Ahmadiyat zinda You are listening to Radio Ahmadiya the real voice of Islam Ahmadiyat zinda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 قدم بڑھاتے جائیں گے احمدیت زندہ باد احمدیت زندہ باد احمدیت زندہ آباد احمدیت زندہ باللہ من الشیطان جی <الرجیب>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 معف <لَحَافِضُون> یقین <تصفيق> ہم نے ہی یہ ذکر اتارا ہے اور یقیناً ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں قدیش اور ہم نے تو قبل بھی پہلے گروہوں میں رسول بھیجے تھے بھی اور کوئی رسول ان کے پاس نہیں آتا تھا مگر وہ اس سے تبصر کیا کرتے تھے اسی طرح ہم مجرموں کے دلوں میں اس بے باکی کو داخل کرتے ہیں لا وہ اس رسول پر ایمان نہیں رہتے حالانکہ اس سے پہلے لوگوں کا مال گزر چکا ہے السلام علیکم اللہ شد وح دئی کل واشد مدی رسی لو شیت رجین بسم اللہ استوى على العرش سیمہ علیہ السلام کی مخالفت تو اس وقت سے ہو رہی ہے جب وہ باقاعدہ بات کا قیام بھی عمل میں آیا تھا اور آپ علیہ السلام نے بیت بھی نہیں لی تھی مسلمانوں نے بھی اور مسلموں نے بھی اپنا پورا زور آپ کی مخالفت میں لگایا اور اب تک لگا رہے ہیں آج کل زیادہ پیش پیش مسلمان ہیں لیکن اللہ تعالیٰ آپ کی جماعت کو بڑھاتا چلا جا رہا ہے آپ اللہ تعالیٰ کی فرض سے جماعت دنیا کے دو سو نو میں قائم ہے خاص طور پر مسلمان ممالک میں جیسے میں نے کہا جہاں بھی لوگ جماعت کی طرف زیادہ توجہ دیتے ہیں وہاں باقاعدہ انصور بندی سے جماعت کی مخالفت شروع ہو جاتی ہے بعض سیاستدان علماء اور ان کے زیرِ اثر سر سرکاری کرندے بلکہ جیسے پہلے میں بتا چکا ہوں عدالتوں کے جج بھی اس مخالفت کا حصہ بن جاتے ہیں آج کل جیسا کہ میں نے گزشتہ کئی خطوں میں ذکر کیا ہے الجزائر کے احمدیوں کو ظلم کا نشانہ بنایا جا رہا ہے جج صاحبان بھی یہی کہتے ہیں حکومتی کرندے بھی یہی کہتے ہیں کہ اگر تم اس بات سے انکار کر دو کہ حضرت برض محمد کا دیانی ع اسلام کا مسیح مود ہونے کا دعویٰ جھوٹا ہے اور وہ مسیح معود نہیں ہیں بلکہ ناوزب اللہ اسلام مخالف طاقتوں کے ایجنٹ ہیں اور اسلام مخالف طاقتوں کی پشپناہی اور مغربی ممالک کی پوش پناہی انہیں حاصل ہے اور انہیں ان کی طرف سے کھڑے کیے گئے تھے خاص طور پر انگریزوں کی طرف سے تو ہم تمہیں بری کر دیتے ہیں ورنہ پھر جیل اور جرمانے کی سزا کے لیے تیار ہو جاؤ اور پھر ظالمانہ فیصلہ کر کے جو لوگ انکار کرتے ہیں جو ایمانوں پر قائم ہیں ان کو پھر جیلوں میں ڈالا جا رہا ہے اور بڑے بڑے جرمانے بھی کیے جا رہے ہیں جن کی ادائیگی کہ شاید ان غریب لوگوں میں کیونکہ اکثر غریب لوگوں کی ہے استطاعت بھی نہ ہو بہرحال ان معصوموں اور مظلوموں کو ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھنا چاہیے اللہ تعالیٰ انہیں صبات قدم بھی عطا فرمائے اور ان ظلموں سے بھی بچائے اسی طرح پاکستان کے اہموں کو بھی یاد رکھیں اپنی دواؤں میں وہاں بھی آج کل پنجاب میں خاص طور پر باقاعدہ منصوبہ بندی سے ظلم کیے جا رہے ہیں مسلمان ممالک نے اپنے ملکوں کے اندر جو فساد کی حالت ہے اور ایک ملک کی دوسرے ملک کے ساتھ تعلقات کی جو حالت ہے عقل رکھنے والوں کے لیے یہ حالت ہی اس بات کے سوچنے کے لیے کافی ہے اور ہونی چاہیے کہ ان حالات میں اللہ تعالیٰ نے امت محمدیہ کی اصلاح کے لیے اپنے وعدے کے مطابق جس کو بھیجنا تھا اور آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے جس غلام صادق کے آنے کی پیشگوئی فرمائی تھی اسے تلاش کریں جبکہ اللہ تعالیٰ اور آم حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی نشانیاں بھی پوری ہو چکی ہیں اور ہو رہی ہیں جو مسیح معود کی آمد کے ساتھ وابستہ ہیں اور یہی ایک راستہ ہے جو مسلمانوں کی عظمت کو دوبارہ قائم کر سکتا ہے حضرت مسیمۃ علیہ السلام فرماتے ہیں ایک جگہ کہ یقین یاد رکھو کہ خدا کے وعدے سچے ہیں اس نے اپنے وعدے کے موافق دنیا میں ایک نظیر بھیجا ہے دنیا نے اسے قبول نہ کیا مگر خدا تعالیٰ اس کو ضرور ضرور قبول کرے گا اور بڑے زور اور حملوں سے اس کی سچائی کو ظاہر کرے گا میں تمہیں سچ کہتا ہوں فرماتے ہیں میں تمہیں سچ کہتا ہوں کہ میں خدا تعالیٰ کے وعدے کے موافق وسیع معود ہو کر آیا ہوں چاہو تو قبول کرو چاہو تو رد کرو مگر تمہارے رد کرنے سے کچھ نہ ہوگا خدا تعالیٰ نے جو ارادہ فرمایا ہے وہ ہو کر رہے گا گرا فرماتے ہیں یہ صاف امر ہے کہ خدا تعالیٰ نے مجھے معمور اور مسیح موت کے نام سے دنیا میں بھیجا ہے جو لوگ میری مخالفت کرنے والے ہیں وہ میری نہیں خدا تعالیٰ کی مخالفت کرتے ہیں بس جماعت کے خلاف مخالفتیں جو ہو رہی ہیں یہ اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے اس کے خلاف ہی چلنے والے لوگ ہیں اور اس طرح یہ اللہ تعالیٰ کی مخالفت کر رہے ہیں اور یہ مخالفتیں نہ پہلے کچھ بگاڑ سکیں اور نہ آئندہ انشاء اللہ تعالیٰ کچھ بگاڑ سکیں گی اللہ تعالیٰ کی مدد حضرت مسیم علیہ السلات والسلام کے ساتھ ہمیشہ رہی اور ہمیشہ ہم نے یہی دیکھا کہ دشمن خائب و خاصر ہوا اور ہو رہا ہے اور آئندہ بھی ان اللہ تعالیٰ ہوتا رہے گا یہ <تصفح> ایک <تصفح> <تصفح> جگہ مخالفت کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ سو جگہ تبلیغ کے نئے میدان کھول دیتا ہے الجزائر میں ہی انہوں نے احمدیوں کو اپنے زوم میں ختم کرنے کی کوشش کی اور اخباروں اور دوسرے میڈیا نے اس کا چرچا کیا جماعت مخالف خبریں شائع کی گئیں پھیلائی گئیں بلکہ اخباروں نے بھی مخالفت میں اپنے طور پر بھرپور مخالفت کرنے میں اپنے طور پر بھرپور کردار ادا کیا لیکن یہی باتیں جو ہیں جماعت کی تبدیلی کا ذریعہ بن گئیں بس جزائر کی جماعت کو بہت پرانی جماعت نہیں لیکن اللہ تعالیٰ ان کو اس مخالفت کے ذریعے صحیح جہاں ایمان میں مضبوط کر رہا ہے وہاں ان کے لیے تبلیغ کے راستے بھی کھول رہا ہے وہاں کے ایم دی لکھتے ہیں کہ ہم یہ پریشان تھے کہ ملک میں تبلیغ کس طرح ہوگی یہ جوش و جذبہ ہے ان میں تو اللہ تعالیٰ نے اس, مخ... اس مخالفت کے ذریعے خود ہی انتظام کر دیا ہے کہتے ہیں کہ اگر بعض لوگ منفی اثر لے رہے ہیں اور اس میں زیادہ تر نام نہاد علماء کے پیچھے چلنے والے لوگ ہیں تو ایسے بھی ہیں اور بہت سارے ایسے ہیں بڑی تعداد میں ہیں جو جماعت اور حضرت مسیم علیہ السلام کے دعوے سے متعارف ہوئے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ جماعت کے خلاف جو ہو رہا ہے وہ غلط ہو رہا ہے اپنے طور پر اس وجہ سے جماعت کے بارے میں معلومات بھی لے رہے ہیں حضرت مزیمہ علیہ السلام نے بھی یہی فرمایا ہے کہ مخالف مخالفت میں لکھا گیا لٹریچر اور ہماری کتابیں مخالفت جو ہے اور ہمارے جو لکھا ہوا لٹریچر ہے وہ ہماری کتابیں دیکھنے کی تحریک پیدا کرتا ہے اس طرح تو جو دلاتا ہے اسی طرح آپ نے اس بات کو بیان فرماتے ہوئے کہ آپ کے آنے کا یہی وقت تھا اور اللہ تعالیٰ کی تقریر کے موافق ہی آپ آئے ہیں تاکہ اسلام کی ڈولتی کشتی کو سنبھالا ملے اور فرماتے ہیں کہ سچے نبی و رسول اور مجدت کی بڑی نشانی یہی ہے کہ وقت پر آوے اور ضرورت کے وقت آوے فرمایا غیروں کو مخاطب کر کے لوگ قسم کھا کر کہیں کہ کیا یہ وقت نہیں کہ آسمان پر کوئی تیاری ہو لیکن ان کو بھی پتہ ہے کہ یہ حالت مسلمانوں کی جو ہے اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ وہ مسلم مسئلے آئے خود ان کے بیان اخباروں میں بھی چھپتے ہیں اپنی تقریروں میں بھی ذکر کرتے ہیں اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ مسلم امہ کو سنبھالنے کے لیے کو آنا اچھا چاہیے لیکن یہ بھی ساتھ کہہ دیتے ہیں کہ مرزا غلام احمد کا نہیں کے علاوہ کوئی ہو بہرحال جو خدا تعالی کی طرف سے ہونے کا دعویٰ کر رہا ہے اسے یہ مانتے نہیں بلکہ انکار کر رہے ہیں اور دشمنی کر رہے ہیں یہ نام لہٰذ لمبا اور یہ کرتے چلے جا رہے ہیں ہر جگہ جیسا کہ میں نے کہا مسلمان ممالک میں خاص طور لیکن اس کے مقابلے پہ ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ دنیا میں اپنے پیغام کو پہنچانا چاہتا ہے اور قبول کروانا چاہتا ہے اس کی تقدیر بھی کام کر رہی ہے اس بارے میں اور لاکھوں لوگ ہر سال اس مخالفت کے باوجود اہمدیت میں جو داخل ہوتے ہیں وہ اس بات کا ثبوت ہے کہ اللہ تعالیٰ کی تائید اور مصب جماعت احمد کے ساتھ ہے حض مسلم علیہ السلط کے ساتھ ہے بہت سارے ایسے ہیں جو اپنے واقعات لکھتے ہیں کس طرح اہمدی ہوئے اور ان کے واقعات کو پڑھ کر حیرت ہوتی ہے کہ کس طرح اللہ تعالیٰ نیک فطر فطرتوں کے لیے قبولیت کے لیے انتظام فرما رہا ہے بعض واقعات میں پیش کرتا ہوں یہ پہلا واقعہ جو کوئی پیش کروں گا یا الجزائر کا ہی ہے جہاں اس وقت جیسا کہ میں نے کہا مخالف زوروں پر ہے یہ صاحب کہتے ہیں لکھنے والے کہ احمدیہ سے تعارف سے بہت پہلے میں نے ایک رات خواب میں دیکھا کہ میں ایک بلند چھت والے وسیع و عریض حال میں بہت سے لوگوں کے ہمراہ ایک لائن میں ہوں جس کے ایک سرے پر دو شخص کھڑے ہیں وہ کہتے ہیں ہماری لائن میں سے ہر ایک اپنی باری پر ان دو اشخاص میں سے دائیں جانے والے شخص کے ساتھ بڑی گرم جوشی سے مسافہ کر کے حال کے دروازے کی جانب چلا جاتا ہے گویا طویل لائن ان دو میں سے ایک شخص کے ساتھ مسافے کے لیے خاص طور پر بنائی گئی ہے کہتے ہیں میں دور سے یہ منظر دیکھ کر کہتا ہوں کہ لوگ دونوں کے بجائے صرف ایک شخص سے مسافر کیوں کرتے ہیں اتنی زندگی سے دونوں سے کیوں نہیں کرتے تو قریب پہنچنے پر میں دیکھتا ہوں کہ ان میں سے ایک شخص سفید داڑھی والا ہے جب کہ اس کے دائیں جانے والا ایک درمیانے کا در گندمی کا شخص ہے جس کے سار اور داڑھی کے بال سیاہ ہیں کہتے ہیں جب میری باری آئی تو میں نے سفید داڑھی والے شخص درف بڑھایا تو اس نے مجھے سیاہ داڑھی والے اور گندمی رنگ والے شخص کی طرف اشارہ کیا کہ ان سے سلام کرو میں نے ان نہ گرم جوشی کے ساتھ ان کے ساتھ مسافہ کیا اور کہتے ہیں اس کے ساتھ ہی میرا دل اس شخص کی محبت میں ڈوب گیا وہ مجھے دیکھ کر مسکرایا اس کی مسکراہٹ میں ایک ایسا جادو تھا کہ میں آج تک اس مسکراہٹ کو بلا نہیں سکتا پھر کہتے ہیں جب احمدیت کا تعارف ہوا اور میں نے ایم ٹی اے دیکھنا شروع کیا تو اپنی ابتدائی ایام میں ایک روز حضرت موسیم علیہ السلام کی تصویر دکھائی گئی پھر کچھ دیر کے بعد میری خطبہ پیش ہو رہا تھا میرا رہی تصویر سامنے آئی تو کہتے ہیں دونوں کو دیکھ کر مجھے اپنی خواب یاد آ گئی خواب میں دکھائی جانے والا بڑے سفید داری والا جو شخص تھا میرے بارے میں کہتے ہیں کہ تم تھے جبکہ حضرت وسیم علیہ السلام سیاح داڑی والے تھے جن کو سب لوگ مل رہے تھے اور میں بھی اشارہ کر رہا تھا کہ ان کو ملو کہتے ہیں اس کے بعد ہم جی اسے انٹرنیٹ پر رابطہ کیا مختلف سوالات کیے کہ جن کے جواب پانے کے بعد میں نے بیت کر لیا پھر ایک صاحب جن کے واقعہ کو دیکھ کر لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ گھیر کر انہیں حضرت مسلم علیہ السلط اسلام کی بیعت میں شامل کرنا چاہتا تھا کوئی نیک بات ان کی پسند آئی اللہ تعالیٰ کو یہ مصر کے حصہ ہیں عبدالعدی نام ہے کہتے ہیں کہ ایم بی ایس سے تعارف ایم ٹی اے العربیہ کے ذریعے ہوا باقی جو پروگرام تھا بڑا اچھا پروگرام ان کو پسند آتا تھا لیکن کہتے ہیں کہ امام بانی جماعت اہندیہ کی نوت اور صاحب وہی اور الہام ہونا سمجھ نہیں آتا تھا حضرت وسم علیہ السلام کا بارے میں یہ بات مشکوک تھا کہتے ہیں کہ میں نے بار بار پروگرام الہوارمباشر میں فون کرنے کی کوشش کی لیکن ہر بار ناکامی کا منہ دیکھنا پڑتا رابطہ نہیں ہوتا تھا اور مقصد کیا تھا فون کا کہتے ہیں صرف ایک سوال تھا میرا مقصد اور اس کا ہاں یا نام میں جواب لینا تھا اور سوال یہ تھا کہ کیا جماعت کے بانی دیگر امبیا کی طرح معصوم ہیں اور کیا وہ صاحب وبئی الہام ہیں کہتے ہیں اگر اس کا جواب مجھے ہاں میں دیا جاتا تو میں اسی روز اس چینل کو اپنی لسٹ سے حذف کر دیتا کاٹ دیتا کیونکہ اس وقت میرا یہی قیدہ تھا کہ آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد وہی بند ہے اور اس کا دعوے جھوٹا ہے لیکن خدا تعالیٰ کی خاص قدرت سے ایسا ہوا کہ میں کبھی بھی پروگرام میں کال کرنے میں کامیاب نہ ہو سکا جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ میں ایم دیکھتا رہا اور رفتہ رفتہ تمام امور کے ساتھ ختم نوود کا مسئلہ بھی میری سمجھ میں آ گیا یہاں تک کہ میرے سامنے امام الظان مسیح ماؤت اور امام مہدی کی بیت کے علاوہ کوئی راستہ نہ بچا چنانچہ میں نے بیت فارم پور کر کے ہر کر دی ہے بیت کے بعد میں چاہتا تھا کہ یہ خبر دوسروں تک بھی پہنچے چنانچہ اس کے لیے میں نے اپنے ایک قریبی دوست کا انتخاب کیا جس کے بارے میں مجھے بہت حسن زند تھا کہ وہ میری بات سنے گا میں نے اسے احمد کا پیغام پہنچایا تو وہ خلاف توقع اچانک شدید غصے میں آ کر حضرت مسیم علیہ السلام کی شان میں گستاخی کرنے لگا کہتے ہیں مجبوراً میں اسے چھوڑ کر نہایت دکھی دل کے ساتھ بے چین روح کے ساتھ بوجھل قدموں سے اپنے گھر لوٹ آیا اور حسبِ عادت جب ٹی وی آن کیا تو اس وقت ایم ٹی اے پر سورہ علیہ عمران کی رعایت پڑھی جا رہی تھی فعین قزب فعین قزبو کا حق کو زیبہ رسم من قبل کا جو آلبیہ نعت و زبر بالکتاب المنیر بس اگر انہوں نے تجھے جھٹلا دیا ہے تو تجھ سے پہلے بھی رسول جھٹائے گئے تھے وہ کھلے کھلے نشان اور الہی صحیفے اور روشن کتاب لائے تھے کہتے ہیں یہ آیت میرے دل کی حالت کے لیے برود و اسلام بن گئی اور مجھے یقین ہو گیا کہ یہ کوئی اتفاق نہیں بلکہ خدا تعالیٰ کی طرف سے میرے لیے پیغام ہے کہ رسولوں کی تقسیب اور ان سے استدار تو ہوتا چلا آیا پھر اگر حض مسیمہ علیہ السلام کے ساتھ ایسا ہوا تو یہ کوئی نئی بات نہیں ہے لیکن انبیاء کی اس حالت کے باوجود خدا تعالیٰ کی مدد و نصرت سے ان کا غالبانہ دنیا کے لیے خدا تعالیٰ کی ہستی کا عظیم ثبوت اور خدا تعالیٰ کے معمورین کی صداقت کی بیان دلیل ہے کہتے ہیں یہ سوچ کر میری پہلی حالت جاتی رہی اور خدا کی اس نعمت پر شکر کے جذبات پیدا ہو گئے کہ اس نے اپنے امام و زبان کی بیت کی توفیقتہ فرمائی اور اس کے عم کرین میں سے نہیں بنایا دیکھیں ایک نیک فضرت کو تو اللہ تعالیٰ نے بچا لیا لیکن دوسرے یہ پتہ نہیں یہ حالت نہیں تھی اس پر اللہ تعالیٰ کا فضل نہیں ہوا اور نہ صرف اثر نہیں ہوا بلکہ بد کی وجہ سے گستاخ بھی ہوا اور جس نے بیعت کی تھی اس کی تسلی کے اللہ تعالیٰ نے فوری آزر اور سامان بھی پیدا فرما دیے نہ صرف تسلی کے لیے بلکہ اس کو جو صدمہ پہنچا تھا اس کو دور بھی کر دیا پھر ایک خاتون کا واقعہ ہے جنہیں اللہ تعالیٰ نے ان کی نیک فطرت کی وجہ سے بیعت کی توفیق طرح فرمائی باوجود اس کے یہ مسلمانوں کے بارے میں جو عمومی دہشت گردی کا تصور ہے اس کی وجہ سے خوفزدہ بھی تھیں ہمارے سے بھی لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ نے ایک ایسے سامان خدا فنوائے افریقہ کی رہنے والی ایک گاؤں کی رہنے والی عورت ہے جو گنی کے ایک بڑے شہر بوکے کے قریبی گاؤں میں رہتی ہیں خاجہ عام حامیفہ دیگا نام ان کا کہتی ہیں کہ ایک روز ان کے پاس جماعت احمدیہ کا ایک معلم آیا اور جماعت کی تبلیغ کی اور جلسہ سالانہ میں شمولیت کی دعوت دی ان دونوں میں جلسہ ہو رہا تھا وہاں کہتی ہیں پیغام تو بظاہر اچھا تھا پہلے میں جلسے میں شامل ہونے کے لیے تیار ہوئی اور گاڑی میں پیٹرول وغیرہ بھی ڈلوایا اچھی کھاتی پیتی عورت تھیں لیکن رہتی گاؤں میں تھیں کہتے ہیں ان دنوں اسلامی تنظیموں کے حوالے سے دہشت گردی کے واقعات کی وجہ سے میں نے سوچا کہ کہیں یہ جماعت بھی ایسی ہی نہ ہو اس لیے جلسے میں جانے کا اعادہ ترک کر دیا کہ پتہ نہیں کیا ہونا ہے وہاں مگر دل میں یہ دعا کرنے لگی کہ اے خدا اگر تو یہ لوگ سچے ہیں تو یہ ہمارے گاؤں میں دوبارہ تبدیلی کے لیے آئیں خدا کا کرنا ایسا ہوا کہ کچھ عرصے بعد کہتے ہیں لکھنے والے کہ ہماری تبلیغی ٹیم بغیر پروگرام کے ان کے گاؤں چلی گئی جب اس خاتون نے ہمیں دیکھا تو خوشی سے ان کے آنسوں نکل آئے اور کہنے لگی کہ اللہ تعالیٰ نے میری دعا سن لی ہے اور اس طرح ساری فیملی بیعت کر کے جماعت میں داخل ہو گئی بعض لوگوں پر اللہ تعالیٰ مہربان ہوتا ہے تو انہیں مالی منفیت کے ذریعے سے بھی ایمان میں ترقی اور اپنے فستادی کی قبولیت کی توفیق عطا فرماتا ہے لیکن یہ کوئی شرط نہیں ہے بعض لوگ لکھتے ہیں کہ فی کہتا ہے کہ اگر مجھے یہ فائدہ ہو جائے یہ میرا کام ہو جائے تو تب میں احمدیت قبول کروں گا احمدیت قبول کرنا نہ اللہ تعالیٰ پہ احسان ہے نہ حسب سمعت پر کو احسان ہے اپنی دنیا پر سوار نہیں ہوتی ہے اس لیے اللہ تعالیٰ کے پیغام کو سننا اور سمجھنا اور اس سے قبول کرنا ضروری ہے بہرحال ایک واقعہ ہے اللہ تعالیٰ بعض دفعہ کسی فضل کرنا چاہے تو اس شرط کو قبول بھی کر لیتا ہے کا اظہار ہو کے اس کو دکھا بھی دیتا ہے گیمبیا کے امیر صاحب کہتے ہیں کہ نیابینی ڈسٹرک کے گاؤں میں ایک خاتون سنترا صاحبہ جماعت کی شدید مخالف تھیں جب بھی ان کے سامنے جماعت کا نام لیا جاتا تو سخت غصے میں آ جاتی اور جماعت کے خلاف بڑی سخت زبان استعمال کرتی اور کہتی کہ احمدی لوگ کافر ہیں یہ خود تو دوزخ میں جائیں گے احمدی لیکن جو شخص ان کے ساتھ رابطہ رکھے گا وہ بھی دوزخ میں جائے گا مصوفہ کھیتی باڑی کرتی تھی ذمہ دارہ تھا ان کا لیکن گزشتہ دو سال سے ان کی فصل خراب ہو رہی تھی کبھی کیڑا لگ جاتا کبھی دوسرے جانور کھیت میں آ ان کی فصل کو خراب کر دیتے ان کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اس کی بحر کیا, کیا وجہ ہے کہتے ہیں ہماری ایک احمدی بہن نے ان کو کہا کہ دیکھو جب سے تم جماعت کی مخالفت کر رہی ہو اس وقت سے تمہاری فضل نہیں ہو رہی اس لیے تم جماعت کی مخالفت چھوڑ کر جماعت میں شامل ہو جاؤ تو اللہ تعالی فضل کرے گا چنانچہ موسوفا کو اسی وقت سمجھ آ گئی انہیں کچہ تجربہ کرتی ہوں وہ اپنی فیملی کے آٹھ افراد کے ساتھ جماعت میں شامل ہو گئی جماعت میں شامل ہونے کے بعد انہوں نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے ان سے بہت فضل کیے نہ صرف یہ کہ ان کی فصل بھرپور رنگ میں ہونے لگی بلکہ ان کا ایک جوان بیٹا تھا جو گزشتہ کئی سال سے لاپتہ تھا رابطہ ہو گیا اس کے ساتھ جو اٹلی میں تھا اب یہ خاتون حال کسی کو یہ کہتی ہیں کہ جماعت اہمدیاں میں شامل ہو جاؤ کیونکہ اسی میں نجات ہے ملک صلی اللہ بین کے لکھتے ہیں کہ اس سال بارش کے مہینے میں بسیلہ شہر میں شدید طوفانی بارش ہوئی جس کی وجہ سے مشن ہاؤس کی ایک دیوار گر گئی رات کو بھی بارش جاری رہی خطرہ تھا کہ دوسری دیوار بھی گر جائے گی اور کہتے ہیں میں جماعتی نقصان مشن ہاؤس کا ہو رہا تھا بڑا پریشان تھا تو میں نے دعا یہ کی مجھے خیال آیا خیال بھی ہمارے اب کو ہی آ سکتا ہے کہ اے اللہ اس نقصان کو تو بیتوں کے ذریعے پورا فرما دے اور جماعتی ترقی میں برکت دے کہتے ہیں میں نے دعا ختم نہیں کی تھی ابھی کہ فون کی گھنٹی بجنے لگی رات بارہ بجے کا وقت تھا بارش اور شدید کڑک تھی بجلی کی میں نے فون اٹھایا تو ایک شخص بولا اس کا نام محمد تھا وہ ایک گوچا نامی گاؤں ہے وہاں سے بات کر رہا تھا اور اس نے کہا کہ گاؤں والے بیعت کرنا چاہتے ہیں وہاں سے مشن ہاؤس سے جہاں یہ تھے وہ گاؤں ایک سو دس کلو دور تھا کہتے ہیں وار ان کے پاس گیا گاؤں میں اگلے دن یا کچھ دن بعد تو وہاں ایک سو اٹھانوے افراد بیت کر کے جماعت میں داخل ہو گئے اور ہر قسم کی مخالفت کے باوجود بڑی مخالفت بھی ہے وہاں لیکن سب قدم ہے ان میں اور قائم ہے اپنے ایمان پر جرمنی سے مبلک لکھتے ہیں کہ ایک سیریئن فیملی تقریباً ایک سال سے ان کا رابطہ تھا گزشتہ سال جرمنی جلسہ پہ بھی شرکت کی انہوں نے جلسے کا ماحول دیکھا بڑے متاثر ہوئے لیکن بیت نہیں کی تھی انہوں نے وہ خود کہتے ہیں سیرین فیملی کہتی ہے کہ ہم چونکہ اٹلی کے راستے سے جرمنی آئے تھے اس لیے ہمارے وکیل نے کہا تھا کہ آپ لوگوں کو کیس کمزور ہے اور ممکن ہے کہ آپ کو واپس اٹلی بھجوا دیا جائے چنانچہ جلسے کے بعد کہتے ہیں ہم کسی امید پہ تھے کہ ہمیں خط آ جائے گا کورٹ کا کہ واپس جاؤ یہ حکومت کا لیکن گھر پہنچے تو کورٹ کی طرف سے خط آیا ہوا تھا جس میں انہوں نے لکھا تھا کہ یہ ان کو علم ہے کہ ہم اٹلی کے راستے جرمنی آئے ہیں لیکن ساتھ ہی اس خط میں جج کی طرف سے ریمارکس بھی تھے کہ چونکہ اب لوگ سیرین ہیں اس لیے انہیں جرمنی سے کہیں اور بھجوانے کی ضرورت نہیں ہے تو کہتے ہیں میرے لیے بات جو بڑا معجزہ تھی فوراً دل میں خیال آیا کہ یہ جلسے پر جانے کی برکت ہے اور میں نے اپنی بیوی کو بتایا کہ خدا تعالیٰ نے ہمیں جلسے میں شامل ہونے پر یہ معزہ دکھایا ہے بس اس کے بعد ان کے دل میں بیٹھا کیونکہ جماعت کی وجہ سے ہوا ہے وہ انہوں نے فوراً بیت کا فیصلہ کیا اور جماعت میں شامل ہو گئے تو اللہ تعالیٰ کے بھی عجیب طریق ہیں ہدایت دینے کے بعض لوگ سمجھتے ہیں گو کہ کئی واقعات ایسے ہیں بتائے بھی ہیں میں نے کہ افریقہ میں تبلیغ ہی اتنی آسان نہیں کافی مشکل ہے لیکن لوگوں کا خیال ہے کہ हैं پڑھ لوگ ہیں غریب ہیں اس لیے آسانی سے ہم یہ قبول کر لیتے ہیں لیکن یہ بالکل غلط بات ہے ان ان کے نام نہاد ان کو بھی جو ان کے نام علماء ہیں انہوں نے اپنی روزی روٹی اور انفرادیت قائم کرنے کے لیے عجیب عجیب قسم کے رسم و رواج اور بدعت میں مبتلا کیا ہوا اور ان علماء کے پیچھے چلنے والے ان سے پر علیحدہ ہونا بھی نہیں چاہتے اور انہی کی وجہ سے جماعت کی مخالفت بھی ہوتی ہے جیسے پہلے بھی ایک داقعات میں نے بیان کیے کہ وہاں افریقہ میں مخالفت بھی کرنے والے ہیں لوگ تو بہرحال وہاں بھی اہمیت قبول کرنا اتنا آسان نہیں ہے لیکن اللہ تعالیٰ پھر بھی رہنمائی کے سامان پیدا فرماتا رہتا ہے لوگوں کے لیے اور ہمارے مبلغین اور مَلمین کے لیے بھی کہ کس طرح انہوں نے تبلیغ کرنی آئیوری کو اس کے مبلک کرتے ہیں ایک واقعہ کا ذکر کرتے ہوئے کسان پیدرو ریجن کے لوکل معلم ایک گاؤں میں تبلیغ کے گئے جس کے نتیجے میں اس گاؤں کے امام سمیت پندرہ افراد نے اہم تغول کر لی بعد میں امام نیشنل جلسہ سالانہ ایوری کوسٹ میں شامل ہوئے تاکہ جماعت کے افراد کو قریب سے دیکھنے کا موقع ملے جلسہ دیکھ کر بڑے خوش ہوئے مسجد کے لیے اور مسجد کے لیے اپنا ایک پلاٹ پیش کیا لیکن یہ لوگ شہر کے ایک بڑے امام کے تابع تھے سب گاؤں میں پہلے مس... جمعہ کی نماز نمازداری کی جاتی تھی باجود سے ایک وہاں امام تھا اور وجہ یہ بتائی جاتی تھی کہ شہر سے بڑے امام کو بلا کر پھر کوئی گائے یا بکری ذبا کر کے دعوت کی جائے اس کی اور پھر جمعہ ہو سکتا نہیں تو جمعہ نہیں ہو سکتا اجازت نہیں تو یہ جی غریب قسم کی بد انہوں نے وہاں رہائش کی ہوئی ہیں اور بڑے مولوی صاحب جو ہیں وہ جب ان کو فرصت ملتی مختلف جگہوں سے دعوتیں کھانے کی بعد تو جب ان کا نمبر آتا تھا تبھی کسی گاؤں میں جا کے جمعہ پڑھاتے تھے اور اس وجہ سے جو ایک بنیادی فرض ہے جمعہ پڑھنا ایک مومن کے لیے اس سے ان کو معلوم کیا ہوا تھا حدیث میں تو آتا ہے کہ تین جمعہ جس نے چھوڑے لگاتار اس کے دل پہ داغ لگ گیا تو بہرحال ان مولوی صاحبان کی یہ اپنی اشریت تھی تو امام کو جب یہ بتایا گیا اس چھوٹے مولوی کو گاؤں کے کہ نماز جمعہ کے لیے ان چیزوں کی ضرورت نہیں ہے اس پر اس میں انہوں نے واپس گاؤں جا کر لوگوں کو سمجھانے کی کوشش کی کہ ہم نماز جمعہ ادا کر سکتے ہیں اور اس میں کوئی روک نہیں ہے ضروری نہیں ہے بڑے مولوی کی دعوت ہو تو پھر جمعہ ادا ہوگا اس پر گاؤں کے لوگوں نے جو دوسرے لوگ تھے احمدی نہیں ہوئے تھے انہوں نے مخالفت کی اور امام کو اپنی مسجد میں جمعہ پڑھانے کی اجازت نہیں دی اس پر امام نے ایک عرضی چھپر بنا کر چند اہمدیوں کے ساتھ مل کر نماز جمعہ ادا کی جس پر پھر ان لوگوں نے اس چھپر کو توڑ دیا گرا دیا تو یہ کہتے ہیں کہ اس پہ میں اور لوکل معلم چاند احمدی احباب کو ساتھ لے کر گاؤں کے چیف کے پاس گئے اور ساری بات بیان کی چیف نے فیصلہ کیا کہ اگر مسجد والے آپ کو مسجد میں نماز نہیں پڑھنے دیتے تو آپ کسی دوسری جگہ نماز پڑھ لیں جب دو جگہ نماز ہوگی تو لوگ خود ہی فیصلہ کر لیں گے کس مسجد میں جا کر نماز پڑھیں بہرحال کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کے فضل سے اس گاؤں میں اب احمد کی بدولت باقاعدہ جمعہ کا آغاز ہو گیا اور باوجود مخالفت کے احباب جماعت بڑے ثابت قدمی سے اپنے ایمان پر بھی قائم ہیں اور جمعہ بھی ادا کر رہے ہیں خوابوں کے ذریعے سے دوستوں کو اللہ تعالی رہنمائی فرماتا ہے دنیا میں ہر جگہ اس طرح رہنمائی ہوتی ہے ہندوستان کے وغ انچارج لکھتے ہیں کنور کیرالہ کے, کے ایک نو وباعد ہے ان کی قبل احمد کا واقعہ وہ نو بائے کافی پریشان رہتے تھے بیت سے پہلے جس پر انہوں نے کسی نے بتایا کہ آپ کی پریشانی کا حل کثرت سے درود پڑھنا ہے آپ درود پڑھا کریں بہت زیادہ چنانچہ موصوف نے درود ہی پڑھنا شروع کر دیا ایک دن انہوں نے خواب میں آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا روضہ دیکھا اور ایک خالی قبر کو بھی دیکھا وہاں ایک شخص آیا اور اس نے کہا کہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ انقریب آپ سے ملاقات ہوگی جب انہوں نے یہ خواب غیر احمدی مولوی کو سنائی تو اس نے کہا کہ یہ مبارک خواب ہے آپ ایک اعلی مقام پر پہنچنے والے ہیں اس خواب کے چند دنوں بعد ایک سفر کے دوران ان کی کسی احمدی سے ملاقات ہوئی جس پر اس احمدی نے کہا کہ آپ کے نور میں شہر میں جو مسجد نور ہے وہاں ضرور جائیں اس کے مطابق وہ ایک دن جماعت کی نور مسجد میں آئے اور جمعہ کی نماز میں شامل ہوئے وہاں ان کا جماعت کے ساتھ تعارف ہوا اور باقاعدہ جماعتی کتب کا مطالعہ کرنے کے لگے پھر بیتھ کر کے جماعت میں شامل ہوئے تو کہتے ہیں کہ اس طرح پہ واضح ہوا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے انقریب ملاقات کرنے کا مطلب جماعت اہلیہ میں شمولیت تھا پھر بینم کے لوگ بیان کرتے ہیں کہ ہمارے معلم احمدی حمدی جبریل صاحب ایک مقامی ریڈیو پر تبلیغ کا پروگرام کیا کرتے ہیں ایک دن ان کے پروگرام میں ایک عورت کی کال موصول ہوئی کہنے لگیں کہ میرے لیے حیرت کی بات ہے کہ مسیح کی آمد ثانی ہو گئی ہے اور ہمیں پتہ ہی نہیں میں مسلمان ہوں اور میری فیملی عیسائی ہے اور مجھے اس بات پر لاجواب کر دیتے ہیں کہ مسلمان تو خود کہتے ہیں کہ ان کی ہدایت کے لیے مسیح کی آمد ہوگی تب ان کو ہدایت ملے گی تو وہ کہتی ہے کہ آپ میرے گاؤں آئیں اور ان کو تبلیغ کریں چنانچہ اس گاؤں میں چند تبلیغی نشستوں سے اس گاؤں کے دو سو ستائیس افراد نے کر کے کر لی جہاں مولوی کا زور چلتا ہے وہاں وہ جات دھمکا کر اہمیت جی سے دور کرنے کی کوشش بھی کرتا ہے لیکن اللہ تعالیٰ نے ان مولوں کے اس فعل کی وجہ سے لوگوں کو اہمیت قبول کرنے کی توفیق طا فرمائی ہے بہت سے ایسے واقعات ہیں ایک واقعہ کا ذکر کرتا ہوں زیمبیا کے شمالی صوبے شہر کے صوبہ کے شہر ہے میں پورو کوسو اس کے بارے میں وہاں کے مبلغ لکھتے ہیں کہ میں گزشتہ سال جماعت یہاں اس جگہ پہ گزشتہ سال جماعت پہ قیام ہوا وہاں پر مولویوں نے ایک میٹنگ بلائی پرانے مولوی مسلمان ہیں وہاں جس میں مختلف لوگوں کو مدعو کیا گیا جس میں ایک محمد سعید صاحب بھی تھے جن کا ہماری جماعت سے رابطہ تھا لیکن ایم بھی نہیں ہوئے تھے میٹنگ کے دوران مولوی کہنے لگے کہ ہم قادیانیوں کو کسی کی عمر پر ترقی کرتے ہوئے نہیں دیکھ سکتے اس لیے ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ جہاں بھی یہ لوگ جائیں گے ہم ان کا پیچھا کریں گے اور ان کو ڈرائیں گے اور اگر دھمکائیں گے اگر ان لوگوں اور اگر لوگ جماعت سے پیچھے نہ ہٹے تو ہمیں انہیں جان سے بھی مارنا پڑا تو وہ بھی کر دیں گے ان مولویوں نے صحیح صاحب سے کہا کہ تم بھی احمدیوں سے کسی قسم کا تعلق نہ رکھو پتا تھا کہ آنا جانا اگر تم نے جماعت احمدیہ کے ساتھ اپنا تعلق نہ کاٹا تو ہم کسی بھی حد تک جا سکتے ہیں دھمکی دی ان کو نتیجہ کیا ہوا کہ محمد صحیح صاحب مولوں کی اس میٹنگ کے بعد اپنی فیملی سمیت جماعت احمدیہ میں شامل ہو گئے انہوں نے آ کے کہا شاید تم دھمکاؤ مجھے میں بیت کرتا ہوں اس کے علاوہ بھی اس میٹنگ کے بعد شہر کے کوئی پچیس افراد نے جماعت میں شمولیت اختیار کیا ڈرانے کا نتیجہ یہ نکلا کہ ان پر حق کھل گیا اور مزید افراد جو پہلے تہمدید تھے, تھے ان سے بھی بڑھ گئی تعداد جماعت کی اور جماعت کے آگوش میں آ یہی حال الجزائر میں ہو رہا ہے جیسا کہ میں نے کہا ہے احمدیت کا تعارف پڑ رہا ہے اور وہاں کے رہنے والے لوگوں کا خیال ہے کہ ایک وقت آئے گا جو اسی پیمانے پر لوگ ایم جی اس میں یہاں بھی شامل ہونا شروع ہو جائیں گے ان پھر ایک واقعہ کا ذکر کرتے ہوئے امیر صاحب تنظانیہ لکھتے ہیں کہ نانگا مارا میں ایک لمبے عرصے سے جماعت قائم تھی مگر وہاں صرف ایک دو گھرانے اہم تھے اس سال دو ہزار سولہ میں مقامی جماعت کے افراد کے تعاون سے وہاں باقاعدہ تبلیغی پروگرام کیا گیا جس میں حاضرین کو خلافت کی اہمیت کے حوالے سے بتایا گیا چنانچہ لوگوں کو خلیفہ وقت کو دیکھنے کا شوق پیدا ہوا ان لوگوں نے غیر جماعت اس کے پاس ڈیش اور ٹی وی تھا اس سے درخواست کی کہ انہوں ٹی وی پر ایم ٹی اے لگائے چنانچہ اس نے ایم ٹی اے لگایا اور لوگوں کو ٹی وی پر خلیفہ مسیح کو دیکھنے کا موقع ملا اس طرح جماعت کے لیے تو نیا رستہ کھل گیا کہتے ہیں اس سال اسی سال جس سال کا ذکر رہا ہے دو ہزار سولہ میں ہمارا وفد اگلے مہینے دوبارہ ان کے تبلیغ کے لیے گیا تو ایک مولوی نے پروگرام کے دوران کتنا ڈالنے کی کوشش کی اور ہمیں لگا کہ شاید یہ پروگرام کامیاب نہیں ہو سکے گا لیکن خدا کی نصرت ایسی ہوئی کہ تبلیغی پروگرام اور سوال و جواب کے بعد مقامی لوگوں میں سے بات جنہوں نے ابھی تک بیت نہیں کی تھی ان مولوی صاحب کو کہنے لگے کہ اگر احمدی کافر ہیں تو ہم بھی احمدی ہیں تم اس گاؤں سے نکل جاؤ احمدی نہیں نکلیں گے کیونکہ مولوی کی اس مخالفت کی وجہ سے لوگوں کا جماعت کی طرف زیادہ رجحان ہوا اور کل اٹھتیس افراد نے این جی او قبول کرنے کی اجازت پائی اور نئی بیت کرنے والوں نے ایک نے اپنا ایک پلاٹ بھی بسیز کے لیے وقف کیا اور ایک نو بھائی نے کہا کہ چونکہ میرا گھر بڑا ہے نیز دوسرے دوستوں کے گھروں کے قریب بھی ہے اس لیے مسجد بننے تک نماز با جماعت میرے گھر میں ادا کی جائے چنانچہ اب روزانہ اس جگہ جماعت کے دوست اکٹھے ہو کر نماز ادا کرتے ہیں تو اس قسم کے بہت سے واقعات ہیں جہاں مخالفت کی وجہ سے اہم سے دور ہٹانے کی کوشش کی گئی یا لالچ دے کر بھی لیکن اللہ تعالی کہ یہ کام ہے جیسا کہ پہلے حضرت مسلم علیہ وسلم نے فرمایا کہ روز بروز ترقی ہو رہی ہے خود لوگ بعض جگہ تعارف حاصل کر کے آتے ہیں اور ہم ان چیزوں کو دیکھ کر حضرت مسلم علیہ السلّۃ السلام کی اس بات کو بھی پورا ہوتا دیکھتے ہیں آ فرماتے ہیں کہ یاد رکھو اللہ تعالیٰ سب کچھ آپ ہی کیا کرتا ہے فرماتے ہیں ٹھنڈی ہوائیں ٹھنڈی ہوا چل پڑی ہے خدا تعالیٰ کے کام آہستگی کے ساتھ ہوتے ہیں ہوں گے اور ضرور ہوں گے لیکن آہستہ آہستہ ہو رہے ہیں ہم ہوتے چلے جائیں گے ان اللہ مسلمانوں کو بجائے حضرت وسیم علیہ السلام کی مخالفت کرنے کے اس بات کو غور کرنا چاہیے جو آپ نے فرمایا ان کو مخاطب کر کے کہ اگر ہمارے پاس یاد رکھو کہ اگر ہمارے پاس کوئی بھی دلیل نہ ہوتی تاہم زمانے کے حالات پر نظر کر کے مسلمانوں پر واجب تھا کہ وہ دیوانہ وار پھرتے اور تلاش کرتے کہ مسیح ابھی تک کیوں نہیں آیا کیونکہ مسیح اب تک کیوں نہیں کثرت سلیب کے لیے آیا اب بجائے اس کی مخالفت کرتے تلاش کرنا چاہیے تھا زمانہ اس بات کا تقاضا کر رہا تھا کہ تلاش کیا جائے فرمایا کہ اگر مولانوں کو بنی نو انسان کی بھلائی اور بہبودی مد نظر ہوتی تو وہ ہرگز ایسا نہ کرتے جیسا ہم سے کر رہے ہیں ان کو سوچنا چاہیے تھا کہ انہوں نے ہمارے خلاف فتوا لکھ کر کیا بنا لیا ہے جسے خدا تعالی جسے خدا تعالیٰ نے کہا ہے کہ ہو جائے اسے کون کہہ سکتا ہے کہ نہ ہو فرمایا کہ یہ لوگ جو ہمارے مخالف ہیں یہ بھی ہمارے نوکر چکر ہیں مخالفین بھی ہمارے نوکر چکر ہیں کہ کسی نہ کسی رنگ میں ہماری بات مشرق کو مغرب تک پہنچا دیتے ہیں بعض واقعات جو میں نے بیان کیے اور الجزائر کے لوگ پاکستان میں بھی یہی ظاہر کرتے ہیں کہ مخالفت کی وجہ سے اہمیت کا تعارف مزید بڑھ رہا ہے بس ہمیں مخالفوں سے کوئی فکر نہیں چاہے الجزائر ہو یا پاکستان یا کوئی اور مسلمان ملک ہماری تبلیغ مخالفین کے ذریعے پہلے سے بڑھ کے ہو رہی ہے اور تعارف حاصل ہو رہا ہے اہم کا کا مخالفین کو جو علماء ہیں حضرت وسیم علیہ السلام کی اس بات کو مخالفین کو اور علماء کو حض اسلام علیہ السلام کی اس بات پر غور کرنا چاہیے آپ نے فرمایا کہ یاد رکھو کہ اگر مجھے قبول نہ کرو گے تو پھر تم کبھی بھی آنے والے موود کو نہیں پاؤ گے پھر فرمایا میری نصیحت ہے کہ تقویٰ کو ہاتھ سے نہ دو اور خدا ترسی سے ان باتوں پر غور کرو اور تنہائی میں سوچو اور آخر اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرو کہ وہ دعاؤں کو سنتا ہے اگر نیک نیت سے دعائیں کرو گے تو دعاؤں کو سنے گا اور رہنمائی کرے گا بس اللہ تعالیٰ کرے کہ لوگ اس قابل ہوں کہ اللہ تعالیٰ سے رہنمائی حاصل کرنے والے ہوں اور اللہ تعالیٰ ان کے سینے کھولے نماز کے بعد میں ایک جنازہ غائب بھی پڑھاؤں گا جو مکرم حاجی لو سوین ہنسن صاحب گائے یہ ڈینش شہم بھی تھے پرسوں ان کی وفات ہوئی ہے الہ راج ہوں اٹھائیس جون انیس سو انتیس کو کوپن ہیگر میں پیدا ہوئے مذہبی لحاظ سے ان کا تعلق لوتھن چرچ سے تھا ڈینمارک ایک مشہور فلاسفر اور ڈینش فارمر نیوک نیوگ سے بہت متاثر تھے اور ذمہ دارا خاندان ان کا تعلق تھا ہینسن صاحب نے انیس سو اکیاون میں ٹیکنیکل یونیورسٹی ڈینمارک سے کیمیکل انجینئرنگ میں ایم ایس سی کی پھر ملائیشیا ملازمت کے لیے چلے گئے چھبیس جنوری انیس سو چھپن میں اسلام قبول کیا اور اسلام قبول کرنے کی ابتدائی وجہ ایک مسلمان خاتون سے شادی کرنا تھی لیکن اس کے بعد انہوں نے خود ہی بڑا گہرا اسلام کا مطالعہ کیا اور پھر دل و جان سے ان اسلامی تعلیمات پر عمل کرنا شروع کیا انیس سو چونسٹھ میں اپنی علیہ کے ہمراہ پہلا حج کرنے کی توفیق پائی اور وہاں انہوں نے نماز میں خدا تعالیٰ حضور یہ دعا کی حج کے حج کی ادائیگی میں جو خامیاں اور کمزوریاں رہ گئی ہیں اے خدا تو انہیں معاف فرما دے اور جب میں روحانی لحاظ سے بہتر ہو جاؤں تو مجھے ایک بار پھر حج کی توفیق کے ساتھ فرما کہاں اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعا اسلام میں قبول فرمائی تو انہیں اہمیت کی قبول کرنے کی توفیق ملی اور پھر اہمیت قبول کرنے کے بعد ایک بار اور انہوں نے آج کیے اور متعدد عمرے کیے انیس سو پینسٹھ میں آپ کا تعلق جماعت سے قائم ہوا چودھری اللہ خان صاحب جذداران ہو انیس سو اٹھاسٹھ میں جب رفیہ عارضی کے لیے ڈینمارک تشریف لے گئے تو موصوف جو سب کے ساتھ کافی رہے اس وقت تک بیعت نہیں کی تھی لیکن ایم سے متاثر ہو رہے تھے تعلیم سے کچھ سوال ان کے ذہن میں تھے انیس سو انہتر میں پاکستان کا سفر کیا حضرت چودھری صاحب کے ہاں قیام کیا اور سفر کے دوران ربع بھی گئے حضری سالث رحم اللہ تعالیٰ سے ملاقات کا شرف ملا اس وقت کا اہمیت کا بڑا گہرا مطالعہ کر چکے تھے لیکن پوری طرح سے سلی نہیں ہوئی تھی تو حضور الرحمہ اللہ سے ملاقات کرنے کے دوران چند سوالات بھی پوچھے آپ نے ان سے اور اس وجہ سے پھر کہتے ہیں وہیں اہمیت کی حقیقت مجھ پراشکار ہو گئی چنانچہ واپس آ کر سات اپریل انیس سو انہتر کو حس کے وسیع ثالث کی خدمت نے اپنی بیعت کا خط بھجوایا اور اہمدیت میں شامل ہوئے انیس سو چوہتر تھا انیس سو اٹھاسی پھر قادیان عام ان کو جانے کا شرف حاصل ہوا اور وہاں انہوں نے مزار پر کھڑے ہو کر حضرت وسیم علیہ السلام کے حضرت صلی اللہ وسلم السلام پہنچایا چوہتر سے اٹھاسی تک نیشنل سیکٹری مال ڈینمارک کے عطے پر خدمت کی توفیق پائی اور اس نظام کو بہتر کیا پچاسی میں وصلی حنس رابع رحمہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو امیر جماعت ڈینمارک مقرر فرمایا اس سے پہلے آپ صلاحی سب تراسی کو نائب امیر مقرر ہوئے تھے چوہریف اللہ خان صاحب ان کے بارے میں فینسن صاحب کے بارے میں فرماتے ہیں کہ ان کی بیوی ملایا کی مسلمان ہیں میاں بیوی محض رسمی مسلمان نہیں بلکہ مخلص اور پابند سم و سلاد ہیں ہی سب کہتے ہیں خاکثار نے کم کسی مغربی مسلمان کو اسلام کی اقدار میں اس قدر رچا ہوا دیکھا ہے گگران کریم کی اشاعت نو ٹرانسلیشن کا بھی موقع ملا توفیق ملی انیس سو نواسی میں ڈینش قرآن کریم کی نظرستانی شدہ ایڈیشن کمپیوٹرائز کمپوزنگ کے ساتھ شائع ہوا اس میں اس سہین صاحب نے گران کے در گراہ کے ادھر خدمات سے انجام دیں نیٹسن صاحب کے ساتھ مل کر ان کی بہت مدد کی اور ہمیشہ انیس سو چھیاسی سے لے کر جب تک ان کی صحت رہی گزشتہ دو سال تک تقریباً یہ ہر سال جلسے پر آتے تھے ہاں یو کے میں بھی اور جو حضری مصرابے کے زمانے میں جو انٹرنیشنل شعرا ہوتی تھی وہاں حسن مصرابے کی معاملت کی بھی ان کو اعزاز ان کو ملا اس ممالک کے مشترکہ رسالے کے ریٹر بھی رہے یہ ایکٹیو اسلام کے ان انیس کو پہلے ضعیم اعلیٰ انصار اللہ ڈینمارک انتخاب ہوا تو سین ہینسن صاحب بطور ضعیم منتخب ہوئے اور انیس تک رہے سہین ہینسن صاحب کی اہلیہ اہم تی نہیں تھیں اور بلکہ مخالف تھیں بہت زیادہ لیکن اس کے باوجود ان سے ہمدردی اور شکت کے سلوک رکھا انہوں نے لیکن جماعتی خدمات میں بھی کوئی کمی نہیں آنے دی چندے میں بڑے باقاعدہ تھے مالی قربانیوں میں بڑھ شخص حصہ لینے والے تھے اور جو گنجائش اگر نکلتی تو ایک جگہوں نے رکھی ہوئی تھی اس اکاؤنٹ میں ڈال دیتے تھے اپنی جانے لگے جب سے ریٹائر ہو کر تو اپنی کار بھی مشین کو دے دی ان کے بارے میں ان کی مالی قربانیوں کے بارے میں سیرابے نے نے خط ختم ترین فرمایا تھا کہ سوین ہینسن صاحب کی قربانی قابل تقلید ہے یہ ماشاءاللہ شروع سے ہی خوا... اخلاص و اثار کا مرکع ہیں اور مالی قربانی کے لحاظ سے نمونہ ہیں کبھی ان کو یاد دہانی کی ضرورت نہیں پڑی آگے لکھتے ہیں کہ خدا کرے کہ باقی جماعت کے دوست بھی انہی کی طرح ہو جائیں تو پھر سیکرٹی مال کا کام صرف ریکارڈ رکھنا ہو جائے اور یاد دہانیوں پر اسے وقت صرف نہ کرنا پڑے اور خدا کرے کہ ایسا ہی ہو جماعت کے بعد میں جانتا رہوں گا اللہ تعالی مرحوم کے درجات بلند فرمائے اور ان کی بیوی اور بچوں کو بھی اہمیت قبول کرنے اور اہمیت عمل کرنے کی توفیق کتاب فرمائے الحمدللہ الحمدللہ الحمد للہ و للہ ون ون تو ناؤز بلاہن وَمِنْ و من مَنْ آلین اللَّهُ فَلَا د لَهُ وَمَنْ لہو فَلَا فلاح لَهُ وَنَشْهَدُ عَلَّا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَنَشْهَدُ عَلَّا مُحَمَّدًا مَرْدُهُ وَرِسُولُهُ اِبَادُ اللَّهِ رَحْمَكُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ يَعْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْلِسَانِ وَإِتَاعِ ذِي الْقُرْبَانِ کردوستکوں والدر اللہ اکبر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 سات اپریل کو لندن مسجد بیت الفتو میں ارشاد فرمایا اب آپ کی خدمت میں جو ہمارا لائیو یعنی کہ براہ راست پروگرام کا حصہ ہوتا ہے وہ ہم شروع کرتے ہیں ہمارا یہ پروگرام آپ کی خدمت میں ہم ہر اتوار کو رات سات سے رات آٹھ سے دس بجے اور ایف ایم ون پوائنٹ سیون اور پھر دس سے بارہ بجے ایم فائیو تھرٹی اور اسی طرح ہفتے کی شب رات 9 سے 11 بجے اے ایم ہفتے کو رات 9 سے 11 بجے ایف ایم 100.7 پہ پیش کرتے ہیں اس پروگرام کا مقصد ایک دوستانہ ماحول میں تبادلہ خیالات ہے اور اسی طرح اپنے سامعین کی خدمت میں جماعت اہم دیا اور اسی طرح اسلام سے متعلق جو مختلف موضوعات ہیں ان کو زیر گفتگو لانا اس پروگرام میں ہم اپنی جماعت سے مختلف علماء کو دعوت دیتے ہیں وہ ہمارے پروگرام میں تشریف لاتے ہیں تیاری کر کے آتے ہیں اپنے موضوع کے مطابق مختلف علماء آتے ہیں اور ہر ایک کا اپنا ایک موضوع ہوتا ہے اور اس حوالے سے وہ آپ کے سامنے جو ان کی تحقیق ہوتی ہے جو انہوں نے اس پہ وقت لگایا ہوتا ہے وہ پیش کرتے ہیں اور پھر ہم آپ کو دعوت دیتے ہیں کہ آپ اپنے سوال کے ساتھ ہمارے پروگرام میں شامل ہوں ہمارے پروگرام کا طریق ایسے ہوتا ہے کہ پہلے ہمارے موز مہمان جو ہیں وہ آپ کے سامنے اپنے افتتاحی کلمات رکھتے ہیں اس دوران ہم آپ کی کالز نہیں لیتے اور آپ کو دعوت دیتے ہیں کہ آپ ان افتتاحی کلمات کو سنیے اور ان کلمات کے بعد پھر ہم اپنے اسٹوڈیوز کی لائن کھولتے ہیں اور موضوع سے متعلق جو سوالات ہوتے ہیں ان کو لیتے ہیں آپ کے ساتھ یہ گفتگو کا سلسلہ جاری رہتا ہے اور پھر دس بجے ہم اس فریکوینسی سے یعنی ایف ایم ون پہ جو کی جو فریکوینسی ہے اس پہ آپ سے اجازت لیتے ہیں اور ایم 530 پہ اس کے فورن بعد یعنی دس بجے ہم دوسری فریکوینسی اے ایم فائیو کی اس پہ آپ کے ساتھ دوبارہ جڑ جاتے ہیں اور پھر آپ کے ساتھ ہمارا گفتگو کا سلسلہ جو ہے وہ رات بارہ بجے تک چلتا ہے چنانچہ اس طرح ہمیں تین گھنٹے ملتے ہیں آپ کے ساتھ گفتگو کرنے کے لیے آپ کو موقع ملتا ہے کہ آپ اپنے سوالات کے جوابات حاصل کیجئے ہمارے علماء سے جو ہمارے پروگرام میں تشریف لاتے ہیں اور ہمارے پروگرام میں اپنے سوالات کے ساتھ شامل ہوتے رہیں تو یہ ہمارا طریق ہے مزید اس پہ گفتگو آگے چل کے ہوگی یہاں میں ایک چیز عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارا مقصد ایک دوستانہ ماحول میں تبادلہ خیالات ہے نہ کوئی بحث مباحثہ نہ کسی کی دل آزاری ایک ماحول ہے ایک مزاج ہے ایک موقع ہے جس میں آپ اپنا سوال ہمارے موزوں مہمان کے سامنے پیش کریں اور پھر ان کو موقع دیں کہ اس کا جواب دیں سمجھیں کہ کوئی پہلو رہ گیا ہے یا کوئی مزید وضاحت طلب ہے تو دوبارہ فون کر لیجئے لیکن کم از کم دس منٹ کے وقفے کے بعد تاکہ ہم سے زیادہ سے زیادہ سامعین کو پروگرام میں شامل کر سکیں بعض سامعین نے توجہ دلائی ہے کہ پروگرام میں چند سامنے جو ہیں وہ بار بار فون کرتے رہتے ہیں تو اور ان کی وجہ سے ٹیلیفون کی لائن بعض دفعہ نہیں ملتی یا چونکہ وقت ختم ہو جاتا ہے ان کو یہ شکایت ہوتی ہے کہ ان کا سوال نہیں شامل کیا گیا تو اس لیے آپ سے گزارش ہے کہ آپ پروگرام میں ضرور تشریف لائیں آپ آتے ہیں تو ہمارے پروگرام کی رونق بڑھتی ہے لیکن کم از کم دس منٹ کے وقفے کے بعد اپنے دو لگاتار اگر آپ نے فون کرنے ہیں سوال کرنے ہیں تو وہ کیجئے اسی طرح ایک اور گزارش ہے کہ جب آپ پروگرام میں تشریف لائیں تو کسی دوسرے سامے کے سوال پہ کوئی تبصرہ نہ کریں آپ اپنا سوال پیش کریں جو ہمارے مہمان ہیں وہ اس کا جواب دیں گے کیونکہ سارے جو سامنے ہمارے پروگرام میں فون کرتے ہیں وہ سب ہمارے لیے قابل عزت ہیں قابل تقریم ہیں تو یہ مناسب نہیں ہے کہ آپ کسی اور کے سوال پہ کوئی تبصرہ کریں یا کسی اور کا جو سوال تھا اس کو جواب دینے کی کوشش کریں آپ اپنا سوال پیش کریں اور پھر جو ہمارے معزز مہمان آنے گرامی پروگرام میں تشریف لاتے ہیں ان کو موقع دیں کہ وہ اس کا جواب دیں تو یہ میری آپ سے گزارش ہے اسی طرح اگر آپ سمجھیں کہ آپ کوئی ایسی بات ہوئی ہے جس پہ آپ سمجھتے ہیں کہ وہ بہتر طریق سے ہونی چاہیے تھی یا آپ سمجھیں کہ زیادتی کی گئی ہے تو ہمیں ای میل کے ذریعے آپ رابطہ کر سکتے ہیں آن ایئر آنے کی آپ کو ضرورت نہیں ہے کیونکہ بعض دفعہ آن ایئر آ کے اگر آپ ایسی بات کر رہے ہیں جس سے آپ کو تکلیف پہنچی ہے یا آپ کے اس بیان کی وجہ سے کسی اور کو کوئی غلط غلط فہمی ہو سکتی ہے تو بات بلا وجہ بڑھتی ہے تو یہ چند گزارشات ہیں جو میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ آپ ہماری مجلس میں تشریف لاتے ہیں ہمارے مہمان ہوتے ہیں یہ پروگرام جو ہے یہ آپ براہ راست ریڈیو پہ بھی سن رہے ہیں انٹرنیٹ پہ وائس آف اسلام ڈاٹ سی اے کا پتہ ہے وائس آف اسلام ڈاٹ سی اے جہاں آپ نہ صرف یہ پروگرام براہ راست بلکہ صاحب کا پروگرام کی جو ریکارڈنگ ہے وہ بھی سن سکتے ہیں اور اسی طرح یہ پروگرام ریکارڈ بھی کیا جاتا ہے چنانچہ آپ جو بھی بات کرتے ہیں جو بھی تبصرہ کرتے ہیں جو بھی سوال کرتے ہیں وہ ریکارڈ ہوتا ہے اور بعد میں وہ اسی ویب سائٹ پہ ڈال دیا جاتا ہے تو اس میں ایک وہ جو ضمنی طور پہ میرے ذہن میں آئی کہ بعض دفعہ جوش خطابت میں یا جب آپ بات کر رہے ہوتے ہیں تو جوش میں ایسی بات کہہ جاتے ہیں جو مناسب نہیں ہوتی یا ایسی نہیں ہوتی جس کو آپ اپنی اپنے گھر والوں کے ساتھ یا اپنے بڑوں کے ساتھ بیٹھ کے سننا چاہیں یا ان کے, ان کی مجلس میں کر, آ, کرنا پسند کریں یا کوئی آپ کے گھر والوں کے سامنے وہ بات کریں تو اس چیز کو برائے مہربانی ذہن میں رکھیے کہ یہ پروگرام نہ صرف آپ سن رہے ہیں بلکہ اور بھی کئی لوگ سن رہے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ اس کی ریکارڈنگ جو ہے وہ بھی ہو رہی ہے تو کوئی ایسی چیز نہ کیجئے جس پہ آ, جس کو کسی طرح سے بھی کہا جائے کہ یہ اخلاق سے گریوی بات تھی یا یہ مناسب بات نہیں تھی ایسی مجلس میں کرنے کی تو اس پہ مزید گفتگو کا سلسلہ جاری رکھتے ہیں آج کا پروگرام شروع کرتے ہیں آج ہمارے ساتھ دو مہمان تشریف لائے ہیں پہلے مہمان تشریف لے آئے ہیں عبد النور رابد صاحب ان کو آج کے پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں عبد النور رابط صاحب السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ جی وعلیکم السلام و اللہ وبرکاتہ سامین میں نے آپ کے سامنے پروگرام سے متعلق گزارشات رکھ رکھتی ہیں آ, امید ہے آپ اس میں ہماری مدد کریں گے اور ہم اب آج کا پروگرام شروع کرتے ہیں میں دعوت دیتا ہوں عبد النور عابد صاحب کو کہ اپنے افتتاحی کلمات جو ہیں وہ ہمارے سامین کے سامنے رکھیں جی بسم اللہ عزب الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ہمارا <coughs> جو پروگرام ہوتا ہے خاکثار کا اور مصباح صاحب کا اس میں ہم حضرت اقدس مسیح ماؤود علیہ السلۃ والسلام کی تحریرات حضرت مسیح ماحد علیہ السلۃ والسلام کی کتب اور حضرت مسیح ماحد علیہ اللہ نے جو کچھ لکھا ہے ان کتابوں کو یا ان کا خلاصہ آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں اس ضمن میں ہمارا گزشتہ پروگرام اور گزشتہ سے پیوستہ پروگرام دو پروگرام ہم نے کیے ہیں جو لیکچرز جو حضرت اقدس مسیح ماؤد علیہ السّلۃسلام نے دیے اور وہ کتابی صورت میں شائع بھی ہوئے اور روحانی خزائن جو کمپائلیشن ہے حضرت مسیح ماؤد علیہ السلۃ علیہ السلام کی کتب کی اس کی بیسویں جلد میں یہ تینوں لیکچر شامل ہیں چنانچہ اس سیریز میں ہم نے سب سے پہلے لیکچر سیالکوٹ پھر لیکچر لاہور اور آج جو لیکچر کے نام سے موسوم ہیں آ, کتابیں یا کتابی صورت میں بعد میں شائع ہوئیں اس میں لیکچر لدھیانہ جو آخری لیکچر ہے اس کا خلاصہ میں آپ کے سامنے پیش کروں گا <clears throat> لیکچر سیالکوٹ انیس سو چار میں دیا گیا تھا سیال کے مقام پہ اسی طرح لیکچر لاہور ستمبر انیس سو چار میں اور لیکچر لدھیانہ جس کے بارے میں ہم آج بات کریں گے وہ چار نومبر انیس سو پانچ کو لدھیانہ میں دیا گیا یہ لیکچر اسلام کی تائید میں اور آ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت کے اظہار کا ایک منہ بولتا ثبوت ہے اور لدھیانہ وہ جگہ ہے ہمارے سامعین کو میں صرف پس منظر اس کا بتا دوں اور حضرت مزا غلام احمد صاحب علیہ السّلۃسلام نے بھی اس کا اس کتاب میں ذکر کیا ہے اس لیکچر میں ذکر کیا ہے لدھیانہ وہ جگہ ہے جہاں پہ حضرت مسیح ماود علیہ السّلۃ کے کے لیے یا حضرت مسیحم علیہ السلات پر کفر کا سب سے پہلے فتویٰ لگا تھا لدھیانہ وہ جگہ ہے لدھیانہ وہ مقام ہے لدھیانہ وہ شہر تھا اور یہاں سے اس کفر کے فتویٰ کی تشہیر کی گئی اور پورے ملک میں اس کو پھیلایا گیا تو جو آغاز ہوا تھا کفر کے فتو کا یا دجال کہنے کا وہ اسی لدھیانہ شہر میں ہوا تھا اور یہ بھی ہمارے سامعین کے لیے دلچسپی کا باعث ہوگا کہ سب سے پہلی بیت جو حضرت اکدس مسیح مود علیہ السلۃ والسلام نے لی ہے وہ بھی اسی مقام پہ لی ہے اور ہمارے بہت سے سامعین اس بات سے بھی ہو سکتا ہے ناواقف ہوں کہ جب عیسائیوں کا زور بڑھا ہے برے صغیر پاک و ہند میں اس وقت سب سے پہلا جو مشن عیسائیت کا کھلا تھا وہ لدھیانہ میں کھلا تھا اور اللہ تعالیٰ کی خاص تائید کے ساتھ حضرت اقدس مسیح ماؤد علیہ السلّۃ وسلام نے اس پاکیزہ جماعت کی جو بنا رکھی ہے وہ بھی اس شہر میں رکھی ہے گویا جہاں سے اس بر اعظم میں یہ سلسلہ شروع ہوا تھا وہیں پہ اللہ تعالیٰ نے اپنے ماود مسیح کو جس کا وعدہ دیا تھا امت کو اس کا جو سلسلہ ہے اس کا جو مشن ہے اس کا آغاز بھی وہیں سے کرایا تو یہ ایک خاص پس منظر ہے لدھانا شہر کا چنانچہ اس کتاب میں بھی حضرت مسیح ماود علیہ السلات نے یہی مضامین بیان کیے ہیں جو پہلے دو لیکچرز میں تھے اسلام کی تائید میں اور آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح آ, تمام انبیاء پر فوقیت رکھتے ہیں باقی تمام مذاہب جتنے بھی ہیں وہ یا تو اب ان کی اللہ تعالیٰ نے نصرت چھوڑ دی ہے یا وہ اس قابل نہیں رہے کہ اس پر عمل کیا جا سکے اور یہ بھی حضرت مسیح محدود السلام نے اس لیکچر میں بتایا کہ اسلام کس طرح باقی ادیان پر غالب ہے اس کی تعلیمات کتنی خوبصورت ہیں اس میں جو باتیں بیان کی گئی ہیں وہ مسلمانوں کے لیے کتنی حیات بخش ہیں زندگی بخش ہیں کتاب میں تو حضرت مسیح محمود علیہ اللہ سلام نے اس کا میں ایک پیرا آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں حضور فرماتے ہیں میں اس شہر میں چودہ برس کے بعد آیا ہوں چودہ سال کے بعد حضرت مسیح محمود علیہ صلاح وسلام اس شہر میں آئے تھے لیکچر دینے کے لیے اور میں ایسے وقت اس شہر سے گیا تھا جب کہ میرے ساتھ چند آدمی تھے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 اس جماعت کی بنا بھی ڈالی اور جب حضرت مسیح مدۃ و اسلام نے یہ لیکچر دیا ہے تو اس وقت روایات میں یہ آتا ہے کہ ہزاروں کا مجمع تھا جو اس لیکچر کو سننے کے لیے وہاں پہ موجود تھا تو کس طرح اللہ تعالیٰ دلوں کو بدلتا ہے اور کس طرح اللہ تعالیٰ توحید کی طرف یا اللہ تعالیٰ جس بندے پہ اپنی خاص نظر کرتا ہے دل اس کی طرف متوجہ ہوتے ہیں اس کے بعد حضرت مسیح معود علیہ السلۃ والسلام نے اس کتاب میں ایک دعویٰ بھی کیا وہ یہ تھا کہ میں دعویٰ سے کہتا ہوں کہ حضرت آدم سے لے کر اس وقت تک کہ کسی مفتری کی نظیر دو جس نے پچیس برس پیشتر اپنی گمنامی کی حالت میں ایسی پیشگوئیاں کی ہوں اگر کوئی شخص ایسی نظیر پیش کر دے تو یقیناً یاد رکھو کہ یہ سارا سلسلہ اور کاروبار باطل ہو جائے یعنی حضرت مسیح معود علیہ السلّۃ وسلام نے براہین احمدیہ اور براہین احمدیہ اس کے تفصیلی تعارف ہم پہلے کر چکے ہیں براہین احمدیہ حصہ پنجم میں سے ہم صفات کے صفات ہم گزرے ہیں اور اس کو تفصیل سے ہم نے یہاں پہ ڈسکس کیا ہے اسی پروگرام میں کس طرح حضرت مسیح مود علیہ الصلاۃ والسلام نے اسلام کا بول بالا کیا اس کتاب سے حضرت مسیح مودیہ صلاح وسلام نے کس قدر دلائل دیے کہ دوسرے ادیان کو سر اٹھانے کی کی ہمت نہیں ہو سکتی تھی اور حضرت مسیح مولہ اسلام کی کتاب براہین احمد حصہ پنجم ان پیشگوئیوں کا پورے ہونے کے جو نشانات ہیں یا وہ جو نشان پورے ہوئے ان کو حضرت مسیح مولیہسلام نے ضبط تحریر میں لایا ہے تو پچیس برس اس کتاب کو لکھنے کے بعد یہ کتاب یا یہ لیکچر حضرت مسیح مولہ سات اسلام نے دیا اور اس کی اس کی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ پچیس سال سے اللہ تعالیٰ میرے ساتھ ہم کلام ہو رہا ہے اللہ تعالیٰ پیش گوئیاں کرتا ہے اور یہ تمام پیش گوئیاں اللہ تعالیٰ نے پوری کی ہیں تو بعض پیش گوئیوں کا ذکر اس کتاب میں یا اس لیکچر میں بھی موجود ہے پھر آخر میں اس کتاب کا جو آخر ہے اس میں حضور فرماتے ہیں اب وقت آ گیا ہے کہ پھر اسلام کی عظمت شوکت ظاہر ہو اور اسی مقصد کو لے کر میں آیا ہوں میں بڑے زور سے اور پورے یقین اور بصیرت سے کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے ارادہ فرمایا ہے کہ دوسرے مذاہب کو مٹا دے اور اسلام کو غلبہ اور قوت دے اسی طرح حضرت مسیح ماؤد علیہ السلۃ والسلام نے اس کتاب میں بارہا اس بات کا اظہار کیا ہے کہ ہم میں کوئی ایسی بات نہیں ہے جس کی وجہ سے ہمارے معاندین ہمیں غیر مسلم قرار دیں ہم خدا تعالیٰ کے فضل سے مسلمان ہیں جتنے بھی شرائط ہیں مسلمان ہونے کی ہم سب ہم بکلی ان شرائط کو پورا کرتے ہیں تو یہ وہ مختصر سا خلاصہ ہے جو میں نے آپ کے سامنے پیش کیا وائرل ابھی پروگرام میں بعض حوالے اور اس کے اندر کتاب کا جو اور مضامین جو حضور نے بیان کیے ہیں ان کا بھی ہم آ, ذکر کرتے ہیں جزاکم اللہ آپ سن رہے ہیں پروگرام ریڈیو احمدیہ جس میں آج ہمارے ساتھ ہمارے دو معزز مہمان تشریف فرما ہیں آپ نے ابھی افتتاح کلمات سنے عبد النور عابد صاحب کے اور اس دوران ہمارے ساتھ ہمارے محترم مہمان مصباح بلوچ صاحب بھی پروگرام میں تشریف لے آئے مصبا بلوچ صاحب آج کے پروگرام میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ جی وعلیکم السّلام ورحمۃ اللہ آپ ہمارا پروگرام سن رہے ہیں ریڈیو احمدیہ جس میں آج ہمارے ساتھ دو معزز مہمان آنے گرامی تشریف فرما ہیں آپ کو دعوت کہ ہمارے پروگرام میں اپنے سوال کے ساتھ شامل ہوں گفتگو کا سلسلہ ہمارا جاری رہے گا عبد رابط صاحب آپ کے سامنے مزید کتاب کے بارے میں گفتگو رکھیں گے لیکچر لدھیانہ کی جی اور اس دوران جیسے جیسے فون آئیں گے ان کو ہم شامل کریں گے عبد الماوید صاحب لدھیانہ سے ایک میرا بھی تعلق ہے آپ نے اتنے سارے ماشاء اللہ کی ہیں میری والدہ جو ہیں ان کی پیدائش لدھیانے کی ہے پاکستان ہے سوچ رہا تھا کہ کوئی ایسی واضح چیز ہو لیکن میرے ذہن میں نہیں آ رہی یہ مجھے پتا کہ لوگ لدھیانے میں رہتے تھے پاکستان بننے سے پہلے اور میرے نانا وہاں سے ریل کا انجن چلاتے تھے یہ کوئلے والا اور پھر جب ڈیزل کا انجن آیا تو وہ سینیورٹی کی وجہ سے اس پہ پہلے ڈرائیوروں میں سے تھے اچھا اچھا اچھا تو ایک تھوڑا سا تعلق میرا اور میری والدہ نے جو ایک اور چیز بتائی हुँ. کہ میری نانی اللہ بخشے جو تھیں وہ ان کو لے کے اس گھر میں گئیں جہاں پہ نسیمۃسلات اسلام نے بیت لی تھی اور اس تخت پہ بٹھایا یہ بچے تھے چھوٹے اور ماموں وغیرہ है. کے ساتھ تو یہ انہوں نے مجھے ایک دفعہ بتایا تھا کہ ہم اس گھر میں گئے اس تخت پہ گئے اور اس پہ جا کے بیٹھے اور بتایا گیا کہ یہاں پہ بیت لی گئی تھی وہ کمرہ بالکل چھوٹا سا اور وہ تصاویر جو اس کی یاد ہیں اچھا بالکل چھوٹا سا کمرہ ہے اور اس میں ایک ایک کر کے مذہب نسیم علیہ ساتھ وہ جو ہمبل جو آغاز ہوتا ہے نا اس کا اگر کسی نے دیکھنا ہے اب تو جماعت احمدیہ الحمدللہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے اتنی ترقی کر گئی دو سو نو سے زیادہ ممالک جماعت احمدیہ پھل رہی ہے پھیل رہی ہے آئے روز ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح فتوحات کا نظارہ ہم ہم دیکھنے میں آتا ہے ابھی حال ہی میں ہمارے جو پانچویں خلیفہ ہیں انہوں نے ایک مسجد کا افتتاح کیا ہے جرمنی جرمنی میں اور جی آج کل جرمنی کے دورہ پر ہیں جی تو بالکل یہ ہمبل بگننگ تھی اجزانہ جو آغاز تھا اس کمیونٹی کا ہوا ہے اور بالکل آپ وہ درست کہہ رہے ہیں کہ بالکل یہ وہ چھوٹی سی جگہ اور کمرہ بھی اور وہاں پہ کس طرح پھر اللہ تعالیٰ نے اس پودے کو پانی دیا نشو نما کی اور آج ہمارے سامنے ایک آ, ایک درخت کی مانند جی ہاں جس کا سایہ دو سو نو ممالک تک پہنچا بالکل سامین آپ کی سہولت کے لیے میں ٹیلی فون نمبر ارض کر دیتا ہوں فور ون سکس فور ون زیرو سکس ٹو ٹو فور ون سکس فور ون زیرو سکس ٹو ٹو اسی طرح اگر آپ ٹرانٹو کے علاقے سے باہر ہیں تو آپ کی سہولت کے لیے ون ایٹ فور ون زیرو سکس ٹو ٹو اسٹوڈیوز کا نمبر ون جو انٹرنیٹ پہ یہ پروگرام سننا چاہتے ہیں ان کی سہولت کے لیے پورے شمالی ہمارا جو ای میل کا پتہ ہے کیو اے یعنی کوسچن آنسر ایٹ ایٹ وائس یعنی کویسچن آنسر ایٹ وائس اسی طرح اگر آپ یہ پروگرام براہ راست نہیں سن پا رہے یا اس کی نشیات صاف نہیں ہیں یا آپ کسی پیارے کو یہ پروگرام سنانا چاہتے ہیں تو ہمارا ویب کا پتہ ہے وائس آف گفتگو کا سلسلہ جاری آج ہمارے ساتھ عبد النور عابد صاحب اور اسی طرح مصباح بلوچ صاحب ہیں پروگرام میں آپ کی خدمت میں کتب حز بانی اسلحہ علی احمدی حضرت مرزا غلام احمد صاحب قادیانی علیہ الصلاۃ والسلام کی کتاب لیکچر لدھیانہ سے اقتباسات اور کتاب پہ گفتگو ہو رہی ہے جی جی میں آگے چلنے سے پہلے ایک حوالہ ہمارا میں سوچا تھا کہ پچھلے پروگرام میں اور اس سے بھی پچھلے پروگرام میں ہم دیں جی. کہ وہ زمانہ جس میں حضرت مسیح معود علیہ السلط علام نے ہو سنبھالی اور اسلام کا دفاع کیا وہ زمانہ ایسا تھا کہ اسلام پہ ہر طرف سے حملے ہو رہے تھے صحیح عیسائیت ہندو اتنے سرگرم تھے کہ آ... اور مسلمانوں میں کوئی ایسا تھا نہیں کوئی بڑا نام جو کھڑا ہوتا اور اسلام کو اس طرح ڈیفینڈ کرتا اس کا دفاع کرتا صحیح چنانچہ وہ کتابیں بھری پڑی ہیں اس میں مسلمانوں کا کس طرح لاکھوں کی تعداد میں مسلمان عیسائی ہوئے اپنے اپنے جو مذہب ہے اس کو خیر بات کیا اور کس طرح ان کے جو خطیب تھے مساجد کے مسلمانوں کے وہ پادری بنے اور پھر انہوں نے ایسی ایسی غلیز کتابیں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں اور پھر امہات المومنین ایک کتاب آئی اور جس میں سراسر گند آ حضر صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ ازواج کے متعلق لکھا تو یہ وہ زمانہ تھا جس میں حضرت وسیم علیہ سات السلام نے اسلام کی تائید خدا تعالیٰ سے تائید پا کر اسلام کا دفاع کیا اور براہین احمدیہ جس کا بار بار ہم ذکر کرتے ہیں یہ ایک ایسی کتاب ہے جس کا ریویو لکھا تھا محمد حسین بٹالوی نے جو فتو لکھنے میں سب سے بڑھ کر تھے اور مخالفت میں بھی سب سے بڑھ کر تھے اور یہی وہ شخص تھے جب حزب وسیم علیہ ساط اسلام نے ابھی دعویٰ نہیں تھا کیا اور یہ جب کتاب لکھی تھی تو یہ لکھنے لکھا ہے انہوں نے اپنی کتاب اپنا جو رسالہ وہ چھاپا کرتے تھے اشاد و اس میں لکھا ہے کہ یہ جو کتاب ہے چودہ سو سال میں اس کی نظیر نہیں ملتی اور پھر حزم وسیم علیہ ساۃ اسلام کے بارے میں جو انہوں نے ریویوز دیے ہیں وہ دوسرے ہیں چنانچہ اس زمانے کے جو حالات تھے وہ میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں جی یہ نور محمد نقشبندی صاحب مقدمہ موجز نما اجمت القرآن کے آغاز میں انہوں نے یہ لکھا ہے کہ اسی زمانہ میں پادری لفرائے پادریوں کی ایک بہت بڑی جماعت لے کر اور حلف اٹھا کر ولایت سے چلا کہ تھوڑے عرصہ میں تمام ہندوستان کو عیسائی بنا لوں گا یہ حلف اٹھایا اس بندے نے لفرائی نے کہ میں تھوڑے عرصے کے اندر پوری جو ہندوستان ہے اس کو عیسائی بنا لوں گا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 مگر حضرت عیسیٰ علیہ السلۃ وسلام کے آسمان پر ب میں خاکی زندہ موجود ہونے اور دوسرے انبیاء کے زمین میں مدفون ہونے کا حملہ عوام کے لیے اس کے خیال میں کارگر ہوا یہ جو بات ہے یہ بڑی امپورٹنٹ ہے کیونکہ اس کا تعلق اس کتاب سے بھی ہے صحیح یہ لکھتے لکھنے والے لکھتے ہیں نور محمد نقشبندی صاحب کہ حضرت عیسیٰ کے آسمان پر زندہ موجود ہونے ب خاکی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 لفرا یعنی حضر مسیح علیہ اسلام کا ذکر کرتا ہے کرتے ہیں کہ اس ترکیب سے اس نے لفرائی کو اس قدر تنگ کیا کہ اس کو اپنا پیچھا چھڑوانا مشکل ہو گیا اور اس ترکیب سے اس نے ہندوستان سے لے کر ولایت تک پادریوں کو شکست دی تو یہ کسی جماعت احمدیہ کے کسی عالم کا لکھا ہوا نہیں ہے یہ آپ کے اپنے علماء کے لکھی ہوئی باتیں ہیں ان کی اپنی کتابیں ہیں اور اس کے اندر سے ہم نے ایک حوالہ کیا ہے تو ہم جو یہاں پہ ایک سوال بھی آیا تھا اور وقت کی مناسبت سے ہم یہ حوالہ نہیں پڑھ سکے ان کے سامنے حضرت مسیح ماؤد علیہ السلاۃُسلام جس طرح اللہ تعالیٰ کی تاہید کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں ان کا مقابلہ کرنا ان کے لیے ناممکن تھا اور اس کتاب میں حضرت مسیح ماؤد علیہ السلاۃ والسلام نے بڑی تفصیل سے یہ بات لکھی ہے حضور نے فرمایا ہے کہ یہ کس طرح تمہاری غیرت یہ تقاضا کرتی ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو خاطمن نبیین ہیں جو اس دنیا کے پیشوا ہیں وہ تو زمین میں مدفون ہوں اور عیسیٰ علیہ الصلاۃ وسلام جس کو قرآن کریم یہ کہتا ہے رسولا الہ بنی اسرائیل کہ یہ بنی اسرائیل کے لیے رسول ہے وہ زندہ آسمان پر موجود ہے اور آ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کی بھلائی کے لیے اس نے آخری زمانے میں آنا ہے یہ کس طرح ممکن ہے حضور نے ایک شعر میں بھی اس کا اظہار کیا کہ غیرت کی جا ہے عیسیٰ زندہ ہو آسماں پر مدفون ہو زمین میں شاہ جہاں ہمارا تو یہ مسلمانوں کی غیرتیں یہ کہاں ہیں کہ ایک ایسا نبی جو جاہو جلال کا نبی ہے جس کی عزت ہمیشہ کے لیے قائم ہے وہ زندہ مطلب زمین میں مدفون ہیں اور جو دوسرے نبی ہیں عیسیٰ علیہ السلّۃ وسلام جو آہ آہ کسی بھی طرح آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابل نہیں ہو سکتے اور اس امت کی بھلائی کے روادار نہیں ہو سکتے کیونکہ وہ آئے تھے بنی اسرائیل کے لیے تو وہ کس طرح اتر کے دو ہزار سال تک اللہ تعالیٰ نے ان کو زندہ رکھا حضور فرماتے ہیں کہ اگر کسی نبی کو زندہ رہنے کا حق تھا اور واقعی اس کی آنے سے واپس آنے سے کسی کو فائدہ ہو سکتا تو وہ صرف اور صرف آ حضرت صل اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود ہے کیوں اللہ تعالی نے اگر عیسیٰ علیہسلات وسلام کے لیے قانون توڑ دیا کیوں اللہ تعالی نے آن حضرت صلی اللہ, علی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے قانون نہیں توڑا کیوں اللہ تعالی نے ان کو غیر معمولی زندگی نہیں دی کہ وہ آج تک زندہ رہتے کیوں قرآن کریم میں یہ آیا کہ جب کفار نے یہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ آپ آسمان پر جائیں اور کتاب لے کر آئیں اس وقت کیوں قانون نہیں توڑا کتاب لے آتے وہ پڑھ لیتے تو وہ مسلمان ہو جاتے مسئلہ ہی ختم ہو جاتا درمیان سے لیکن تمام قوانین ٹوٹتے ہیں حضرت عیسیٰ کے لیے اور عیسیٰ علیہ السلاۃ والسلام کے واپس آنے سے اسلام کو کیا فائدہ ہے تو یہ وہ, وہ, وہ مقصد ہے یا یہ وہ بات ہے جو حضرت مسیم علیہ صلاح والل نے اس کتاب میں بڑی شرح اور بسط سے لکھی ہے تو یہ کتاب روحانی خزائن کی جلد نمبر 20 اور الاسلام اور پر روحانی خزائن میں یہ آسانی سے مل سکتی ہے پچاس صفحے ہیں اس کے اور جو ہمارے بھائی اس کو پڑھنا چاہیں اس کو بڑے شوق سے پڑھیں اور اس کے اندر نہایت چھوٹے چھوٹے دلیلیں اور صرف نقلی دلیلیں نہیں بلکہ جو انسان کا خیال جہاں تک جاتا ہے مثلاً کیاسی دلیلیں کہ ٹھیک ہے کہ آپ کے حق میں کوئی دلیل نہیں ہے لیکن ایسی بات جو پہلے کبھی ثابت ہوئی ہے اس پہ قیاس کر کے ہم حضرت مسیم علیہ اسلام کو کس طرح ثابت کر سکتے ہیں کہ وہ سچے نبی اور اسی طرح حضرت اللہ علیہ وسلم نے وفات مسیح کے بھی اس کے اندر دلائل دیے ہیں اور ایک دلیل اس میں سے یہ دی کہ جب آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی ہے تو تمام صحابہ جو تھے وہ بڑے فکر مند تھے حضرت عمر کا بھی ذکر آتا ہے پھر آپ کو وہ پتہ ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ ایک خطبہ دیا تھا جس میں فرمایا تھا کہ تمام رسول فوت ہو... اگر تم آ حضرت صلی اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتے تھے تو جان لو کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم تو فوت وسلم وسلم. ہو گئے ہیں اگر تم خدا کی عبادت کرتے تو یہ جی سمجھ لو کہ اللہ تعالیٰ زندہ ہے وہ حیو قیوم خدا ہے صحیح ہاں آگے جا کے حضور فرماتے ہیں حضرت ابو بکر نے فرمایا کہ آ حضرت صلی اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم سے جتنے بھی پہلے رسول تھے وہ تمام کے تمام فوت ہو چکے ہیں تو اس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلۃ والسلام کی تخصیص حضرت حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہیں بھی نہیں کی تو یہ وہ باتیں ہیں جن کا اظہار اس کتاب میں حضرت مسیح ماؤد علیہ السلۃ والسلام نے کیا ہے پھر اسی طرح حضرت مسیحمہ علیہ اللہ نے وفات مسیح کے بارے میں مزید حوالے بھی دیے جس میں توفی کی بحث ہے اس میں بھی حضور نے ہلکا یعنی کہ بہت تھوڑا سا اس کو بھی ٹچ کیا ہے جس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا عیسیٰ اے عیسیٰ انی متوفی کا ورافیو کا علیہ کہ میں تجھے وفات دوں گا تبھی وفات دوں گا اور اپنی طرف اس کو تجھے اٹھا لوں گا تو توفی کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں متعدد بار یہ لفظ لایا ہے اور آ حضرت صلی اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے بھی یہ الفاظ صادر ہوئے ہیں جہاں جہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلاۃ والسلام کے بارے میں آتا ہے توفی وہاں پہ ہمارے جو غیرض جماعت علماء ہیں وہ اس کا ترجمہ یہ کرتے ہیں کہ زندہ آسمان پر اٹھا لیا اور باقی تیئیس مرتبہ جہاں بھی قرآن کریم میں یہ لفظ استعمال ہوا ہے وہاں یہ لفظ کرتے ہیں وفات پا جانا تو یہ ایک انوکھا اور ایک من گھڑت ایک عقیدہ ہے جو انہوں نے بنایا ہوا ہے اس عقیدے کو توڑنے والی بات اس کتاب میں پھر حضور نے ایک بڑی اہم اور بڑی ضروری ایک بات لکھی حضور نے فرمایا کہ اسلام کا زندہ دیکھنا چاہتے ہو اسلام کو زندہ دیکھنا چاہتے ہو تو عیسیٰ کو مرنے دو اسلام کا زندہ ہونا عیسیٰ کی وفات میں مضمر ہے اور پھر عیسائیت کی طرف آتے ہیں کہ کس طرح عیسائیت اس زمانے میں بھی جوبن پہ تھی اور آج بھی عیسائیت جو ہے وہ سر اٹھاتی پھرتی ہے کہ ہمارا نبی بلند ہے مسلمانوں سے زیادہ اچھا ہے تو حضرت مسیح مودیہ صلاح وسلام یہ فرماتے ہیں کہ اگر تمام مسلمان اکٹھے ہو جائیں اور صرف اور صرف یہ ثابت کر دیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلاۃ وسلام فوت ہو چکے ہیں عیسائیت کے کچھ عیسائیت کا کچھ بھی باقی نہیں رہتا اس کی جتنی بنیادیں ہیں نجات ہے کفارہ ہے ابنیت ہے خدا کا بیٹا ہونا ہے خدا ہونا ہے وہ سارے کے سارے ٹوٹ جاتے ہیں صرف اس بات میں کہ عیسائیوں کو یہ ثابت کر دیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلۃ والسلام وفات پا گئے اور یہ جو حوالہ آپ کے سامنے پیش کیا گیا اس میں بھی حضرت مسیح مولیہسل واللام نے یہی تحریر اپنا جو جو لکھنے والے ہیں انہوں نے بھی یہی تحریر کیا ہے کہ یہ وہ طریقہ تھا یہ وہ بات تھی حضرت مرزا غلام احمد صاحب علیہ السلّۃ والسلام نے جو اپنے جو پادری تھے اس زمانے کے ان کو کی اور اس سے شکست فاش ان کو عطا کی ذاکر اللہ آپ سن رہے ہیں پروگرام ریڈیو احمدیہ جس میں آج ہمارے ساتھ ہمارے معزز مہمانان گرامی تشریف فرما ہے ان کا تعارف میں پہلے عرض کر چکا ہوں ہمارے ساتھ ایک مہمان ہیں ٹیلی فون پہ ہمارے سامنے محمد نصیر صاحب ملٹن سے ان کی کال لیتے ہیں نصیر صاحب السلام علیکم جی وعلیکم السلام میں نام ناصر جی اچھا جی, جی ناصر صاحب السلام علیکم وعلیکم السلام میں جی ابھی سن رہا تھا حضرت جی کا بیان جو فرما رہے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے صلح میں صلح جی وہ زمین پہ یہ کیسی حیرت ہے تو مجھے جو آپ کی باتوں سے یہ نظر آ رہا کہ آپ اللہ رب العزت کی قدرت کو چیلنج کر رہے ہیں کیا ان کو کوئی قدرت نہیں اور میرا خیال آپ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مثلاثے ہیں وہ نہیں پڑی دو سے زائدہ جو انہوں نے فرمایا, ابن مریم میرا جی ناسر صاحب, جی صاحب نے کہا کہ آپ نے حدیث نہیں پڑی ساری یہ مخصوص ایک انداز ہے اور یہ ان کے سوال جو ہے نا وہ ہمیں زبانی یاد ہونے لگ گئے اب تو. <laughs> اسی سٹائل میں کرتے ہیں اور وہی وہ بات کرتے ہیں اور ہزار دفعہ ان کو کہا ہے کہ وہ دو سو جو احادیث ہیں وہ ہمیں ای میل کرتے ہیں لیکن وہ نہیں کرتے تو اب پتہ نہیں وہ کیوں نہیں کرتے بہرل حضرت عیسیٰ علیہ السلاۃ وسلام وفات پا چکے ہیں یہ بات قطعی ہے قرآن کریم سے ثابت ہے احادیث سے ثابت ہے اجماع سے ثابت ہے صحابہ کی روایات سے ثابت ہے اور یہ ہم ان پروگراموں میں نہایت تفصیل سے جو. شرح سے بسط سے اس کا اظہار کرتے آئے ہیں بشک. وہ جن دو سو احادیث کا ذکر کرتے ہیں وہ برائے مہربانی ای میل کر کے ہمیں پہنچا دیں ہم اس کو دیکھ لیتے ہیں جو. ہاں آنے والے کو ضرور عیسیٰ ابن مریم کہہ کر پکارا گیا ہے اس کا ایک جواب جو ہے وہ اس کتاب میں بھی حضرت نسیم علیہ سات اسلام نے دیا ہے حضور فرماتے ہیں کہ کیا تم لوگ اپنے بچوں کا نام سلیمان محمد موسا عیسیٰ نہیں رکھتے تو پھر اس میں کیا برا ہے کہ خدا تعالیٰ اپنے آنے والے کو عیسیٰ نے مریم کہہ کر پکار لے یہ بات. ایک جواب ہے دوسری بات یہ ہے جو قرآن کریم ہمیں یہ بتاتا ہے کہ آ حضرت صلی اللہ علیہ و کا جو آ، آ، نبوت ہے وہ مطابقت رکھتی ہے حضرت موسیٰ علیہ السّلۃ علسلام کی نبوت سے اور ان دونوں میں مشابہت ہے قرآن کریم میں آ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یا حضرت موسیٰ علیہ السلاۃسلام کو ایک دوسرے کا مثیل قرار دیا گیا ہے جی اسی طرح آخری جو مسیح ہونا تھا اس کو حضرت عیسیٰ علیہ السلاۃ والسلام کے نام کے ساتھ اس کی مماثلت ظاہر کی ہے صرف اتنا سا فرق ہے اب اگر حضرت عیسیٰ علیہ السلّۃ وسلام قرآن کریم کے مطابق احادیث کے مطابق فوت ہو چکے ہیں تو جس نے بھی آنا ہے صرف اب نام کا مسئلہ رہ گیا نا نام اس کو اللہ تعالیٰ نے جو بھی دیا ہے اس کا مسئلہ ہے اصل بات یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلّۃ وسلام جو بنی اسرائیل کے لیے تھے وہ وفات پا گئے ہیں اب اگر وہ وفات پا گئے ہیں تو یا تو آپ قرآن کریم کو جھوٹا کہہ لیں یا آپ احادیث کو جھوٹا کہہ لیں ہم آپ سے یہ کہتے ہیں کہ دونوں جھوٹی نہیں ہیں خدا تعالیٰ کا بیان بھی جھوٹا نہیں ہو سکتا اسی طرح حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے آنے والے کا نام اب عیسی ابن مریم رکھا وہ بھی جھوٹا نہیں ہے دونوں باتیں ساتھ چلتی ہیں عیسیٰ علیہ السلاۃ وسلم جو بنی اسرائیل کے لیے تھے وہ وفات پا گئے اور جس نے آنا تھا اس کا نام مسیل کے طور پر یا تمسیل کے طور پر عیسیٰ ابن مریم رکھا گیا فرق صرف اتنا ہے ہمارے ہیں مہمانٹو سے آپ کی میں بات ریڈیو سن رہا تھا جی جی یہ آپ سے جی ویسے میں جی ٹھیک ہے جی میں نے میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ یہ ناصر صاحب اور امین صاحب جو ہیں یہ لوگ مجھے بالکل بھی پسند نہیں آتے جو ان کا اندازے تخاتب ہوتا ہے اور کوئی دلیل کی بات نہیں کرتے ہیں بس ایک آرگومنٹ ایسی کہیں سے لا کے پیش کرتے ہیں فرسٹ آف آل دوسرا یہ کہ جہاں تک ان کا تعلق ہے عیسیٰ علیہ السلام کا یہ دو سو احادیث کی بات کر رہے ہیں ان کو سامنے قرآن نظر نہیں آ رہا آپ قرآن پڑھ لیجئے وہ دو احادیث کو چھوڑے قرآن میں لکھا ہوا ہے صاحب میں جو آپ سے میں متفق کرتا ہوں کہ توفائی تو جو کہا ہے موت کے لیے پورے قرآن میں تھرو آؤٹ ہے وہ اور پھر یہ کہ اللہ میں نے جب قرآن عیسیٰ علیہ السلام سے پوچھیں گے قیامت کرو تو قرآن میں لکھا ہوا ہے کہ اے عیسا کیا تم نے کہا تھا کہ تم خدا کے بیٹے ہو تو انہوں نے کہا کہ جب تک میں ان کے درمیان رہا میں کیسے یہ بول سکتا ہوں لیکن اس کے بعد میں نہیں تھا تو آپ بہتر جانتے ہیں تو وہ تو سوال ہی پتہ نہیں ہوتا کہ وہ آخری کے وقت قیامت کے وقت دندہ آ جائیں گے اور واپس آئیں گے سلیب کو توڑیں گے دلیل کے آپ نے ہمارے دو اور سامے جو پروگرام میں فون کرتے ہیں ان کا نام لے کے ذکر کیا آپ نے پہلے چونکہ اپنے تعارف میں فرمایا تھا کہ آپ احمدی نہیں ہیں اس لیے آپ کی کال کو میں نے مکمل ہونے دیا لیکن میری یہ گزارش ہے کہ ہمارے لیے سب ہمارے مہمان جو ہمارے پروگرام میں تشریف لاتے ہیں قابل تقریم ہیں آپ نے اپنی رائے کا اظہار کیا آپ کی رائے سرا آنکھوں پر لیکن بہرحال مناسب نہیں ہے کہ آپ ایئر پہ آ کے اس طرح کسی اور کے بارے میں بات کیجئے لیکن آپ نے جو باقی بات کی وہ آپ کا شکریہ دلیل کے ساتھ بات کرنے کا اور آپ کا ممنون ہوں کہ آپ ہمارے پروگرام میں شامل ہوئے جی گفتگو کا سلسلہ جاری ہے عبد النورابد صاحب اور مسو بلوچ صاحب کے ساتھ جی وہ مجھے ان کے کومنٹ سے ایک شیر تھا غالب کا وہ مجھے یاد آیا ہے جی بسم اللہ وہ کہتے ہیں کہ غالب کہتا ہے کہ میں جانتا ہوں کہ تو اور پاسخ مکتوب لیکن ستم زدہ ہوں کے خامہ فرسا کا تھوڑی مزاہت کیلے میرے بھی اوپر سے گزر گئے کہتا ہے کہ اے میرے محبوب مجھے پتا ہے کہ تو میرے خط کا جواب نہیں لکھے گا پاسخ فارسی میں جواب کو کہتا ہے کہ تو میرے سوال کا یا میرے خط کا جواب ہرگز نہیں لکھے گا جی لیکن میں انتہائی مجبور ہوں اپنے اس اس جذبے پہ اتنے اس نے اس شوق پہ کہ میرا کام ہی صرف لکھنا ہے हुँ, हुँ. تو ہمیں پتہ ہے کہ ہمارے بعض مہمان ہیں وہ صرف اپنا دکھانے کے لیے آتے ہیں یا اپنی علمیت جھاڑنے کے لیے آتے ہیں اصل میں بات وہی ہے کہ نہیں ہوتی اصل میں اندر لیکن ہمارا یہ مقصد ہوتا ہے کہ ہم مدلل اور قرآن کریم کے مطابق جواب دیں اس سے ایک فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جو سننے والے ہوتے ہیں دوسرے ان کو فائدہ ہو جاتا ہے صحیح بات بہت شکریہ شیر کا لطف آیا کو مجھے آپ کے بتانے سے پہلے سمجھ نہیں آئی تھی لیکن بعد میں لطف غالب کے شعر کا کامران صاحب ٹرونٹو سے ان کی کال لیتے ہیں کامران صاحب السلام علیکم جی وعلیکم السلام جیسے جی جی عبد النور عابد صاحب جی دلائے سن رہا تھا کہ وہ جو کہہ رہے تھے کہ لوگ اپنے بچوں کا نام تھی کہ اپنا اور اور یہ مختلف ہیں وہ اپنا نام ابن نہیں رکھتے ہیں عمران تھا موسا عمران نہیں رکھتے اس میں تو اللہ نے کیٹاگوری کر ہی بتا دیا ای ابن مریم بتا دیا جب مریم کا بیٹا دنیا میں ایک ہی آدمی اپنی ماں کے نام سے پکارے گا ای صاحب نے مریم اب اس پہ بھی آپ لوگ بولے نہیں تمسیلن تم اللہ کو معلوم تو لوگ بیان کریں گے تمسیلن اللہ نے وہ تمسیلی ختم کر دی ولد بول دیا ابن ابن جس سے ولد ہوتا ہے ابن اس کو بولتے ہیں ابن اس کو بولتے ہیں آپ کسی شخص کو ابن نہیں بول سکتے اپنے والد کی جگہ نہیں رکھ سکتے آپ ابن نہیں رل لگا سکتے اور دوسری چیز یہ جو کہہ رہے ہیں کہ اس زمانے میں کوئی علما نہیں تھے مولوی رحمت اللہ نے جو منہ بند کیا تھا اس پادری نے خودکشی کر لی تھی اپنا جب وہ سلطنت عثمانیہ گیا تھا اس کو پتا چلا مول رحمۃ اللہ ایک پادری کا وہ نہیں مرا اس نے جلوس نکالا باجے تاشوں کے ساتھ پورے ان کے گھر پہ چاہے جلوس نکالے پورے محلوں میں جلوس نکالے اور جی ایک منٹ کا دورانیہ ہوتا ہے اور آپ چونکہ ہمارے پرانے مہمان ہیں آپ کو پتا ہے ایک منٹ کے دورانیہ کا ایک منٹ آپ کا مکمل ہو گیا بلکہ اس سے اوپر ہو گیا آپ کی بات جو ہے وہ نوٹ کر لی عبد رابط صاحب دعوت کے اس کا جواب دے دیں ان کے صرف علم میں میں اضافہ کر دوں کہ ہمارے ایک بڑے پیارے دوست ہیں امریکہ میں رہتے ہیں اور ان کی کہ بیوی جو ہیں ان کا نام مریم ہے تو انہوں نے فال کے طور پر اپنے بیٹے کا نام عیسی نے مریم لکھا ہے اور اسی کو اندراج بھی کرایا ہے تو یہ آپ کی بات جو ہے وہ غلط ہے کہ لوگ نام نہیں رکھتے اس طرح بھی نام چونکہ میرے سامنے ہے ایک دلیل ہے اس کے طور پہ میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں دوسری بات کہ حضرت دیکھیں میں نے بات سعدی بھی کی تھی شاید آپ نے اس کو سننا گوارہ نہیں کیا یا آپ اس کو اوپر سے گزر گئے اس بات ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلۃ وسلام وفات پا چکے ہیں اب اگر آپ کو احادیث ملتی ہیں کہ عیسیٰ ابن مریم کا نزول ہوگا تو آپ کے پاس جو چوائس ہے وہ بڑی محدود رہ جاتی ہے یا تو آپ قرآن کریم کو اپنائیں جس میں قرآن کریم یہ کہتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلّۃ السلام فوت ہو گئے ہیں انہوں نے واپس نہیں آنا دوسری جگہ ہمارے پاس احادیث ہیں جس میں آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عیسیٰ نے آنا ہے اب چوائس جو میں نے آپ کو بتایا کہ بڑی محدود ہے یا تو آپ قرآن کریم کو مان لیں یا آپ مانیں احادیث کو آپ کے پاس کوئی تیسرا بجز اس کے کہ آپ جماعت احمدیہ کی تشریحات کو کو کو اپنائیں آپ کے پاس کوئی تیسرا راستہ بچتا نہیں ہے ہم یہ کہتے ہیں کہ قرآن کریم بھی درست ہے اور آ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ وسلم کے جو فرمودات ہیں وہ بھی درست ہیں ان دونوں میں حقیقتاً کسی قسم کا کوئی آ, نہیں ہے ہاں بعض احادیث گھڑی گئی ہیں اس کی تفصیل میں ہم نہیں جا رہے میں صرف یہ بات کر رہا ہوں جن احادیث میں عیسیٰ ابن مریم کا نام آیا ہے تو اگر حضرت عیسیٰ علیہ السلط وسلام ایک جگہ پر فوت ہو چکے ہیں اور قرآن کریم اور احادیث اور اقوال صحابہ کے اور اجماع وہ سارا کچھ بتاتا ہے کہ وہ فوت ہو گئے ہیں انہوں نے واپس نہیں آنا مردے واپس نہیں آیا کرتے اور دوسری طرف آپ عیسیٰ ابن مریم کی احادیث کو حقیقت پر مبنی کرتے ہیں تو آپ کے پاس میں بڑی معذرت کے ساتھ آپ کے پاس کوئی رستہ باقی نہیں رہتا سوائے اس کے کہ آپ جماعت حمدیہ کی تشریحات کو اپنائیں اور اسی میں آپ کا قرآن بھی بچتا ہے اور اسی میں آپ کی احادیث بھی بچتی ہیں بس حضرت عیسیٰ علیہ السلاۃ والسلام کا فوت ہونا اور احادیث میں عیسیٰ ابن مریم کا دوبارہ نزول ہونا یا حضرت عیسیٰ علیہ السلاۃ والسلام کا نزول ہونا یہ بتاتا ہے کہ جس کی بات ہو رہی ہے اس کو تفاول کے طور پر یہ نام دیا گیا ہے سامعین آپ سن رہے ہیں پروگرام ریڈیو احمدیہ جس میں آج آپ کی خدمت میں ہمارے ساتھ دو موضوع مہمان نانا گرامی مات احمدیہ کے کی طرف سے تشریف شیف لائیں ہیں عبدالنور النورابد صاحب اور اسی طرح ہمارے ساتھ مصفا بلوچ صاحب سامعین اس فریکوینسی پہ آپ کے ساتھ ہمارا رابطہ جو ہے وہ انشاءاللہ 10 دس بجے تک رہے گا اگر آپ اس فریکوینسی پہ اپنا سوال شامل کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں جلد از جلد فون کیجیے آخری 5 منٹوں میں ہم نیا سوال نہیں لیں گے اور اگر ہم نے سوال لیا تو پھر ہماری یہ اس بات کا آپ سے وعدہ نہیں ہوگا کہ اسی فریکوینسی پہ اس کا جواب دیا جا سکے گا وقت کی رعایت سے ہم اس کو اگلے پروگرام میں لے جائیں گے یعنی ایم فائیو تھرٹی میں لیکن آپ سے گزارش کے اس پروگرام میں اگر آپ سوال شامل کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں جلد از جلد فون کیجیے جی کامران صاحب نے جو آگے بات کی وہ کہتے ہیں کہ مولوی رحمتہ اللہ صاحب کا مناظرہ ہوا جی. تو اس کے مقابل پر جو پادری صاحب تھے وہ بہت ناکام ہوئے اور بلاخر فوت ہو گئے اور یہ ایک خلافت عثمانیہ کے حوالے سے بات کر رہے ہیں حالانکہ مولانا رحمت اللہ صاحب کیرانوی رحمت اللہ علیہ جو تھے یہ مناظرہ جو ہے اٹھارہ سو پچاس کی دہائی میں ہوا ہے اٹھارہ میں اور جس پادری سے یہ مناظرہ ہوا وہ پادری اماد الدین تھے تو وہ فوت نہیں ہوئے ان کو شکست نہیں ہوئی یعنی حضرت مولانا رحمت اللہ کی رانوی صاحب کی خدمت کا ہمیں اعتراف ہے کہ ماشاءاللہ اللہ جتنا علم ممکن تھا ان کو حاصل تھا اس لحاظ سے بڑا انہوں نے مقابلہ کیا ہے لیکن بعض باتوں میں وہ مجبور تھے مثلا یہی پادری اماد الدین نے ایک دلیل یہ دی تھی کہ ہمارا نبی زندہ ہے اور تمہارا نبی مردہ ہے تو یہ ایسی بات ہے جو تمام مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ واقعی حتیثہ علیہ السلام زندہ آسمان پر ہیں اور آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدفون ہیں زمین میں تو چونکہ یہ رائج عقیدہ تھا اس لیے اس کا جواب حضرت رحمتہ اللہ کے رانوسا نہیں دے سکے تو اس کی وجہ سے ہی اچھا یہ پادری اماد الدین سے مناظرہ نہیں ہوا بلکہ وہ جو جرمن تھا پادری نور صاحب کیا نام تھا ان کا اچھا بھی آیا تھا جن میں جرمن پادری اس سے مقا ہوا تھا اس مناظرے کے نتیجے میں جو ہے وہ پادری اماد الدین جو پہلے مسلمان تھا وہ پادری عیسائی ہو گیا تو اس میں جو رحمت اللہ صاحب کے مقابل پہ آئے پادری تو وہ کوئی شکست نہیں ہوئی بلکہ اس کا الٹا اثر یہ ہوا کہ کئی مسلمان جو ہیں وہ عیسائیت میں داخل ہو گئے اور یہ باقی جو کتاب ان کی رحمتہ اللہ کی رانوی صاحب کی ہے وہ موجود ہے آپ ان کو پڑھ لیں کہ کئی ایسی باتیں ہیں جو انہوں نے اس کا مقابلہ کیا لیکن کئی ایسی باتیں ہیں جس میں اس وقت کا جو عقیدے تھے اس کے مطابق ہی وہ جواب دے سکتے تھے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات کا جو آ, کی دلیل جو ہے وہ حضرت مرزا غلام احمد قادیانی علیہ السلام نے ہی اللہ تعالیٰ سے سیکھ کر پھر یہ دنیا میں چیلنج کی ہے اور اس کے مقابل پر پھر وہ لوگ نہیں کھڑے ہوئے تو یہ غلط ہے کہ رحمۃ اللہ صاحب کی مناظرہ وہ پادری کو شکست ہوگی وہ مر گیا پھر دوسرا کہتے ہیں کہ مرزا صاحب کا بھی مناظرہ ہوا اور پندرہ دن کچھ بھی نہ بنا یہ تو درست نہیں ہے آپ ابھی بھی وہ کتاب موجود ہے جنگ مقدس اس کو آپ پڑھ سکتے ہیں دونوں کے بیانات موجود ہیں عبد العتم کے بھی اور حضرت مرزا غلام احمد قادیانی علیہ السلام کے بھی تو جہاں تک علمی بحث کا تعلق ہے اس سے تو انسان سمجھ جاتا ہے کہ کس کے کی دلائل کیا ثابت کر رہے ہیں حضرت مرزا علام محمد قادیانی علیہ السلام نے آخر پر صرف یہی اعلان فرمایا تھا اللہ تعالی سلم پا کر کہ جو بھی فریق یعنی میں یا آپ آمدً جھوٹ اختیار کر رہا ہے تو وہ پندرہ مہینے میں حاویہ میں جائے گا جو بھی فری اگر میں جھوٹ بول رہا ہوں تو یہ سزا اللہ تعالیٰ مجھے دکھائے گا اگر فری کے مخالف یہ راہ اختیار کر رہا ہے تو وہ اس سزا سے نہیں بچے گا سوائے اس کے کہ توبہ کرے تو یہ جو بات تھی اس لیے مسیح محدود السلام نے کی کیونکہ وہ شخص جو پادری عبداللہ آتم تھا وہ آ حضر صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دججال اور اس قسم کے لفظ اس نے استعمال کیے اسی غیرت میں آ کر آپ صاحب علیہ السلام نے یہ پیشگوئی فرمائی تھی اور فرمایا تھا کہ اگر توبہ کر لے تو یہ شخص بچ جائے گا تو اس پہ کوئی پندرہ مہینے کے بعد یہ درست ہے کہ اس کی موت نہیں ہوئی لیکن یہ بالکل درست نہیں ہے کہ اس نے جلوس نکالے اور خوشیاں منائیں وہ تھی اس کا اگر آپ حال تو عیسائی حضرات نے بڑا چھپا کے رکھا ہوا تھا اس کو کیونکہ وہ یہ سمجھتے تھے کہ کہیں میزہ صاحب خود ہی حملہ کر کے قتل نہ کروا دیں تو جلوس میں عبداللہ آتم صاحب تو کبھی بھی نہیں آئے باہر لیکن حضرت مرزا غلامت قادیان علیہ السلام نے پھر اس پیش گوئی میں مزید فرمایا آگے جب پندرہ مہینے گزر گئے کہ یہ لازماً اس شرط سے اس نے فائدہ اٹھایا ہے جو اللہ تعالیٰ نے توبہ کی بیان فرمائی تھی اور اگر فائدہ نہیں اٹھایا تو یہ شخص قسم کھا کر کہہ دے کہ میں نے تو کوئی توبہ نہیں کی اور میں اسی بیان پر قائم ہوں تو پھر یہ اس کا مزہ چکھ لے گا تو اس پر وہ سامنے نہیں آیا اور خاموش رہا تو عذور نے تین چار اشتہار شائع کیے اور چوتھے اشتہار میں پھر آپ نے بالآخری فرمایا کہ میں اسے قسم کھانے پر راضی کرتا رہا ہوں لیکن یہ نہیں راضی ہوا کہ میں نے توبہ نہیں کی اس لیے اب یہ قسم کھائے یا نہ کھائے یہ اب اس سزا سے نہیں اس انجام سے نہیں بچ سکتا تو پھر اسی سال اس عبداللہ اعتم کی وفات ہوئی تو یہ پیشگوئی اللہ تعالیٰ کے فل سے ایک شان کے ساتھ جو ہے وہ پوری ہوئی تو اس میں یہ کہنا کہ شکست ہوئی مناظرے میں وہ تو کتاب آپ کو ثابت کر دے گی کہ کیا علمی دلائل پیش ہوئے یہ مناظرہ جو ہے وہ اس کا شکست یا فتح سے کوئی تعلق نہیں ہے اس کا تعلق حضور صلی اللہ علیہ وسلم, وسلم, وسلم, وسلم سلم کے لیے استعمال کیے گئے لفظ اور امن جھوٹ بولنے کا جو رویہ ہے اس پر مسیحمد علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے پیشگوئی فرمائی تھی سر جی. اس میں آپ نے جو ابھی رحمت اللہ کرانوی صاحب کے بارے میں جو بات کی اس کا مجھے حوالہ بھی میں جی. جی. دیکھ رہا تھا تو مجھے مل گیا ان کی جو کتاب ہے رحمت اللہ کرانی کروانی کرانوی صاحب جی uh, ان کی جو کتاب ہے احسن فی ابطال التسلیس جی. اس کے مقدمے میں ڈاکٹر اسماعیل عارفی صاحب لکھتے ہیں جی. کہتے ہیں کہ اس زمانے میں جو مناظرے تھے وہ کون سی نوعیت کے ہوا کرتے تھے اور کون سے موضوعات پر اس کی بحث ہوا کرتی تھی تو کہتے ہیں کہ مناظرہ کے لیے پانچ مسائل پر گفتگو کرنا بطور موضوع طے ہوا جس میں سے نمبر ایک تحریف بائبل نمبر دو مسئلہ نسخ تیسرا عقیدہ تصلیس چوتھا رسالت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کا اسباب اور پانچواں حقانیت و صداقت قرآن ان تمام موضوعات میں جو پانچ موضوع ٹھہرے تھے مباحثے کے جی کہیں سے بھی عیسائیت کی کمر نہیں ٹوٹتی عیسائیت کی کمر جہاں پہ ٹوٹتی ہے وہ پہلے حوالہ پڑھ چکا ہوں کہ وہ ان لوگوں کا جو حربہ تھا وہ یہ تھا کہ عیسیٰ علیہ السلات وسلام آسمان پر زندہ موجود ہیں اور اس طرح آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر فوقیت حاصل ہوتی ہے چنانچہ اپنی اس بات کو چونکہ میں نے پہلے بھی ایک حوالہ پڑھا ہے دوبارہ ایک اور حوالہ انہیں کا میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں کہتے ہیں اب یہ عیسائیوں کی طرف سے لکھی ہوئی ہے کتاب کہتے ہیں کہ مسلمان جانتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو چکے ہیں جی اور وہ یہ بھی جانتے ہیں کہ مسیح زندہ ہیں جیسے آپ لوگوں کا یہ عقیدہ ہے کہتے ہیں کہ مسلمان جانتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو چکے ہیں اور وہ یہ بھی جانتے ہیں کہ مسیح زندہ ہیں جیسے فوت آئیے اس سے بھرپور فائدہ اٹھائیں جی لیکن بچگانا طور پر یہ کہتے ہوئے نہیں کہ ہمارا آدمی تمہارے آدمی سے بہتر ہے نہیں بلکہ آئیے ان روحانی نتائج کی نشاندہی کریں جو مسیح کے خدا کے ساتھ آسمان میں زندہ ہونے سے ابھرتے ہیں اور ان روحانی ماغذوں کو دکھائیں جنہیں ہم اس حقیقت کی وجہ سے سامنے لا سکتے ہیں بلکل. رحمت اللہ کیران، ان کی کتابوں میں یا ان کے مباحثوں میں کہیں بھی اس بات کا ذکر نہیں ملتا جیسے مسوا صاحب نے بتایا جی. کہ وہ اس طرف آئے نہیں جو مباحث تھا دوسرا اس نے یہ چیلنج کے طور پر یہ بات پیش کی کہ میرے سامنے لاؤ اس بات کا کیا جواب ہے چپ ہونا پڑا ان کو کہ نہیں ہونا پڑا جی. دوسری طرف حضرت مسیح مولے ساتھ اسلام اٹھتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ عیسی کو مرنے دو اسی میں اسلام کی زندگی ہے اور اس حربے سے انہوں نے یہاں سے لے کر کہتے ہیں ولاح تک ان کی اپنی کتابوں میں لکھی ہوئی بات ہے کہ ہمیں اپنی سفیں لپیٹنے پر مجبور کر دیا مرزا غلام احمد نے یہ جرمن پادری جن کا نام بول گیا تھا جی. پادری فنڈر. نام ہے اٹھارہ سو میں یہ مناظرہ ہوا مولانا رحمت اللہ کی رانوی صاحب سے اس میں اس نے یہی حربہ استعمال کیا تھا کہ آسمان پر زندہ کون ہے تو اس مناظرے کے نتیجے میں صفدر علی اور اماد الدین دو مسلمان جو ہیں یہ عیسائی ہو گئے اور بڑے پادری بن کے بنے ان کے سامین آخری پانچ منٹ ہیں بلکہ چھے منٹ ہیں ہمارے ساتھ دو مہمان ہیں ہم ان کے سوال لیں گے لیکن جواب کا وعدہ جیسے میں ارس کیا تھا کہ اس, اس, وقت اس فریکوینسی پہ نہ ہوا تو اگلی پہ, پہ پہلے ہیں اشفاق چننا صاحب بریمٹن سے اشفاق صاحب اسلام علیکم جی والیکم سلام میری طرف سے بھی اسلام علیکم جی والیکم سلام علیکم سب سے پہلے تو یہ کہ میں دل سے آپ لوگوں کو آپ جو ہے پروگرام پسند کرتا ہوں اور کوشش کرتا ہوں کہ باقاعدگی سنتا ہوں اس پروگرام کو بہت شکریہ بہت اپریشیٹ کر رہا ہوں آپ لوگوں کو ماشاءاللہ جس طریقے سے آپ لوگ پولائٹلی اور ریسپیکٹ کے ساتھ دعا ہے میری کہ جو سوال کرتے ہیں آپ لوگ ان کو بھی اللہ ایسا ہی طرز انداز دے کہ عزت کے ساتھ اور ریسپیکٹ کے ساتھ آپ لوگوں سے جو سوال کرے اچھا میں گنہ گار ہوں میں لائک نہیں ہوں کہ میں کوئی بحث کروں اس معاملے میں کیونکہ جی. میں بلکہ یہ کہوں گا کہ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کی ہدایت دے ایک آمد. چھوٹا سا سوال ہے جی. کہ کوئی شخص اگر خدمت کرتا ہے اپنے ملک میں کسی غریب کی کسی رشتہ دار غریب کی والدین کی کسی غریب بھائی کی جی. لیکن اپنی بیوی سے چھپاتا ہے بیوی کو اس بات کی ہوا نہیں لگنے دیتا اس ڈر کے مارے کہ کہیں وہ پتہ لگے گا تو وہ چلائے گی ماحول خراب ہو جائے گا یہ فاق جی. جی. کی صاحب آپ کا اور آپ کے نیک خیالات کا آپ نے ہماری حوصلہ افزائی کی اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے ہمارے اگلے مہمان ہیں کامران صاحب ملٹن سے ان کی کال لیتے ہیں کامران صاحب السلام علیکم جی کامران صاحب السلام علیکم آپ ایر پہ بات کیجیے فی ان کی لائن کٹ گئی ہے جی ان کو دعوت کے اب اگلے پروگرام میں یعنی انشاءاللہ جو فائیو تھرٹی پہ ہمارا پروگرام دس بجے شروع ہوگا اس میں ہمارے ساتھ شامل ہوں یہ اشفاق صاحب کا جو سوال ہے مصفا صاحب کچھ پسند کریں گے اس پہ جی جی اشفاق صاحب پوچھ رہے ہیں کہ رشتہ داروں کی مدد کرنا تو لیکن بیوی سے چھپا کے تو جہاں تک رشتے داروں کی مدد کا تعلق ہے وہ تو قرآن کریم میں بھی اور احادیث میں بڑی تفصیل سے اس کا ذکر ہے کہ صلا رحمی کرنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صلا رحمی کہتے ہیں صلا کا مطلب ہے ملانا جی اور رحمی کا مطلب ہے رحمی رشتہ دار جو ماں کی رحم سے آپ جنم لیتے ہیں تو اس لحاظ سے ماں کے جو رشتے دار ہیں اور آپ کے والد کے جو رشتے دار ہیں وہ آپ کے رحمی رشتے دار ہیں اچھا ٹھیک تو اس کے متعلق حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے جس دن پیدائش کی انسان کی اسی وقت یہ لکھ دیا تھا کہ جس نے صلا رحمی کی میں بھی اسے ملا کے رکھوں گا یعنی جس نے رشتے داروں سے ملا کے رکھا میں بھی اسے ملا کے رکھوں گا جس نے رشتے داروں سے قطع تعلق کیا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں بھی اسے قطع تعلق کروں گا تو اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو لوگ اپنے رشتہ داروں کی مدد کرتے ہیں مالی یا اور کوئی بھی تو ان کو ڈبل ثواب ہے دگنا اجر ہے ایک تو سلا رحمی کرنے کا کہ انہوں نے رشتہ داری نبھائی ہے اس کا حق ادا کیا ہے اور دوسرا مالی مدد کا جی تو دونوں ثواب اللہ تعالیٰ اس کے حق میں رکھے گا تو اس لحاظ سے یہ یعنی بیوی کو بتایا بغیر بھی آپ اگر دے دیتے ہیں تو کوئی حرج نہیں ہے جب آپ یہ سمجھتے ہیں کہ جس کی آپ مدد کر رہے ہیں وہ واقعی ایسی حالت میں ہے کہ مدد نہ کی جائے تو بہت ہی بھوک اور فلاک سے اسے گزارنا پڑے گا تو اس لحاظ سے یہ کوئی اتنی رقم نہیں ہوتی کہ اس کا گھر پہ بھوج پڑ جائے اور گھر اس سے ٹوٹنے لگ جائے لیکن یہ بات آپ بیوی بی کو سمجھا بھی سکتے ہیں کہ یہ ایسی بات ہے جو آذو صلی, صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ہمارے گھر میں برکت لے کے آنے والی تو اس میں جہاں مدد کی جا رہی ہے وہاں بیوی بی کی تربیت اور اس کو سمجھانے کی بات ہے تو وہ انسان آہستہ آہستہ سمجھاتا رہے اگر چپکے سے اس نے بھیجے بھی ہیں تو ساتھ وقتاً فوقتاً یہ بات کر بھی دے کہ اگر ہمیں بھیجنے چاہیے اس طرح پیسے تم اپنے رشتے دار جو غریب ہیں اس کو ان کو بھیج دیا کرو اور میں اپنے رشتے داروں کو بھیج دیا کروں اور اتنے پیسے جس سے گھر کے, گھر کے اخراجات پر کوئی بوجھ نہ پڑے تو آپ نے اپنا گھر بھی سنبھالنا ہے اور رحمی رشتے کی مدد کرنی ہے تو یہ حکمت کے ساتھ آپ اس کو طے کر سکتے ہیں لیکن آپ کا اپنا اگر گھر ٹوٹ رہا ہے تو پھر آپ خود ہی دیکھ لیں جزاکم اللہ سامعین آپ سن رہے تھے پروگرام ریڈیو احمدیہ جو آپ کی خدمت میں رات آٹھ سے دس بجے ایف ایم ون پوائنٹ سیون پہ پیش کیا جاتا ہے اب ہمارا یہ جو پروگرام کا حصہ ہے جو ایف ایم ون پوائنٹ سیون کا ہے اس کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے مصباح بلوچ صاحب اور عبد النور عابد صاحب آپ دونوں کا شکریہ پروگرام تشریف لانے کا کنٹرولس پہ فضل الرحمٰن صاحب ہیں ان کا شکریہ جو آپ کی ٹیلی فون کال لیتے ہیں اور ملاتے ہیں سامعین آپ کا شکریہ کہ آپ نے فون کی اور سوال پروگرام کو رونق بخشی انشاءاللہ شاء آپ سے چند لمحوں میں آپ کے ساتھ پھر رابطہ ہوگا اگلی فریکوئنسی پہ تب تک کے لیے نظیر اور ساتھیوں کو اجازت دیجیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ زندہ بار,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 آج خوشی ہر دل میں ہے نئے سب ہم داخل ہیں شکر خدا کا ہر دل میں ہے احمدیت زندہ باد احمدیت زندہ باد پرچم چم ہم سلام کر دوں دنیا میں لہرائیں آئیں گے کاٹے چاہے بچھا بچاد قدم بڑھاتے جائیں گے احمدی زندہ باب احمدی زندہ باب احمدیت زندہ باب